أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خزنا ميساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وزل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تم اتولی تم اللہ خلیلم تم اور صورت البقرہ میں دعویٰ کے طور پر چار مسائل کا بیان ہے اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی کا بیان ہے مضمون کے اعتبار سے صورت منقسم ہے چار ابواب پر پہلا باب پہلی سوایتیں ہیں اور اس پہلے باب میں پہلا مقصدی دعویٰ اللہ رب العزت کی توحید کا اس بات ہو رہا ہے یہ پہلا باب منقسم تھا یہ پہلا حصہ منقسم تھا تین ابواب ابواب ثلاثہ پہ پہلا باب بیس آیتیں پہلی اور ان بیس آیات میں ان تین فرقوں کا بیان تفصیل جو کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں مختصرا اجمالا بیان ہوئے تھے آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر چھیانوے آیت نمبر انتالیس تک صورت البقار کے پہلے حصے کا دوسرا باب ہے اور اس میں خطاب عام ہے عام انسانیت کو دعو توحید بعنوان عبادت اور پانچ عقلی دلائل اللہ کی وحدانیت کے اس بات کے لیے ساتھ میں زجر نہ ماننے والوں کو اور بشارت ماننے والوں کو ایک وہم کا جواب اور پھر نعم اربعہ عمومیہ کا بیان کئی فتح فرون کے ساتھ آیت نمبر چالیس سے چھیانوے تک یہ تیسرا اور آخری باب ہے سورہ بقرہ کے پہلے حصے کا اور اس تیسرے باب میں خطابات ستا ہیں بنی اسرائیل کو چھ خطابات ہیں پہلا رکو بطور تمہید تمہید میں تین اصول یہودیت کے اور تین بہترین صفات مومنوں کی آیت نمبر سینتالیس سے آیت نمبر بہاسٹھ تک خطاب اول تھا بنی اسرائیل کو پہلا خطاب تھا اور اس پہلے خطاب میں آٹھ نعمتیں اور دو نقمتیں یعنی عذاب ذکر ہو رہے تھے جو کہ اللہ نے دنیا میں بنی اسرائیل پہ کیے تھے آیت نمبر 63 سے 82 تک دوسرا خطاب ہے بنی اسرائیل کو اور اس میں چار تین خباصیں پرانے یہود کی اور چار موجودہ یہود کی اب یہاں سے آیت نمبر تریاسی ایٹی تھری آیت نمبر تریاسی یہاں سے آیت نمبر چھیاسی تک یہ تیسرا خطاب ہے بنی اسرائیل کو اور اس تیسرے خطاب میں انکارم من العوامری و اتیانحم بن کا ذکر ہے انکارہم من الاوامری و اتھیان بالنواہی <تصفح> یہ بنی اسرائیل اللہ کے حکموں سے انکار کرتے تھے جن کاموں کو کرنے کا حکم کیا گیا تھا وہ, وہ نہیں کرتے تھے اور جن کے نہ کرنے کا حکم کیا گیا تھا وہ کیا کرتے تھے خطاب کا تتمہ ہے بز زجر آیت نمبر 86 میں وہی رخذ نامی بَنِي بنی اسرائیل لا تَعْبُدُونَ تھا بدون اللہ یاد کرو کہ لیا تھا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات پر لا تھا بدون اللہ کہ عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اور صرف ایک اللہ کی یہ اخبار شارے کی ہے امر سے زیادہ موقد ہوتی ہے لا تعبدون اللہ یہ امر سے زیادہ تاکیدی ہے عبادت نہیں کرو گے تم مگر صرف اور صرف اللہ کی ایک اللہ کی بندگی کرو گے ہم نے عبادت کی تعریف اور اس کا معنی ذکر کیا تھا وہ بال اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے احسان کرو گے حقوق العباد میں سے سب سے پہلے حق والدین کا ہے قرآن کریم جب حقوق العباد کا تذکرہ کرتا ہے تو سب سے پہلے والدین کا حق بیان ہوتا ہے جیسے یہاں لا الا اللہ کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ بل احسانہ اسی طرح نساء کی آیت نمبر چھتیس پانچواں پارہ وابد اللہ وَلَا تشری بِهِ بھی یہ حق تھا اللہ کا تو وَبِالْوَالِدَيْنِ بل حقوق و بعد میں سب سے پہلے وَبِالْوَالِدَيْنِ بل احسانہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے سور بنی اسرائیل پندرواں پارہ آیت نمبر تئیس سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر تریس آیت نمبر تئیس پندرواں پارہ وقار ربو کا اللہ تابود اللہ وقزا ربو کا اللہ تابدو اللہ حق تھا اللہ کا تو وہ احسانا حق بندوں کا اس میں سب سے پہلا حق و بال والدین اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو سریان کبوت کی آیت نمبر آٹھ بیسواں پارہ وسعین ال انسان ابی والدی حکم کیا ہے ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم کیا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر چودہ اکیسواں پارہ آیت نمبر چودہ وسعین ال انسان ہمالت ہومو واہن اعلیٰ واہن وفی سال فی آمینی انش کرلی ولی والدی کا لئی <الْمَسِير> میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا شکر ادا کرو کیونکہ نشعت ثانیہ والدین کی طرف سے ہوئی نشعت اللہ اور نشعت اول اللہ کی طرف سے ہے لیکن نشعت ثانیہ کے لیے سبب والدین بنے سورہ آقاف 26 پارہ آیت نمبر پندرہ وہ وسین ال انسان ابھی والد احسان اسی طرح قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے ہم نے اب والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا معنی سیکھنا ہے کہ و بل والدین حسنہ یا و بل والدین کے ساتھ احسان کسے کہتے ہیں علامہ قرطبی اپنی تفصیر میں اس آیت کے نیچے فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ بل والدین احسانہ معاشرتہما لَهُمَا لہما امتسال و امری ہما ودعاؤ بل مغفرتی باد مماتی ما والدین کا حق اور والدین کے ساتھ احسان یہ ہے معاشرت ہما دنیا کی زندگی اور حسن معاشرت ان سے رکھنا ہے دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ معروف اچھے طریقے سے گزران کرنا ہے وہ توازما اور والدین کے سامنے عاجزی کرنی ہے تکبر نہیں کرنا وہ امتسال و امری ان کے حکم کی تابیداری کرنی ہے یہ بھی احسان ہے وہ امتسال و ہاں پھر سورہ لقمان میں ہے وہ ان جہادا کا اعلیٰ انتشری کبھی مال سل کبھی ہی علم فلا ہوما اگر یہ والدین اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف میں امر کریں تو پھر تابیداری نہیں کرنی لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف امر نہ ہو تو والدین کی اتباع کرنا حق ہے اور یہ والدین کے ساتھ احسان ہے نیکی ہے وہ امتال امری ہیما و, و, و دعا ہیما اور دعا والدین کی مغفرت کے لیے ان کے مرنے کے بعد اولاد پر والدین کا حق دعا ہوا کرتا ہے باد ماماتی ہما وصلت اور والدین کے تعلق دار اور دوستوں کے ساتھ سلا رحمی کرنا یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ذرا دیکھیں آپ آیت نمبر 23 پندرواں پارہ سرے بنی اسرائیل ابھی آپ نے نکالی تھی یہ احسان اور یہ حقوق ان کے پانچ وہاں ذکر ہو رہے ہیں وقار ابو کا اللہ تعبد اللہ وہ بال حکم کیا ہے تیرے رب نے کہ عبادت نہیں کرو گے مگر ایک اللہ کی اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے نیکی کرو گے اما یبلغن لغن آئند کی برا حد ہوما ہوما فلا تقل ہوما او فن اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ایک ان دونوں میں سے یا دونوں تولا تق اللہما اوفن مت کہو ان کو اف بے ادبی کا کلمہ ولا تن اور نا دتکارو ان کو وق الہما قول کریمہ یہ حق ہے اور کہو ان دونوں کو بات نرم وح لَهُمَا جَنَاحَ جناحز مِنَ الرَّحْمَةِ اور نیچے کر دو ان دونوں کے لیے پر تاب کے رحمت کی وجہ سے وقرہ کماربیانی صغیرہ اور کہو اے میرے رب رحم کرو ان دونوں پر رحم کر ان دونوں پر کماربنا رب, رب بیانی صغیرہ جس طرح کے اس وجہ سے کہ ان دونوں نے میری تربیت کی تھی بچپن میں تو یہ پانچ حقوق ذکر ہوئے بل والدین سانہ ایک دوسرا فلاط اللہ ہماؤ فن تیسرا ولا تن چوتھا وک اللہ قول کریمہ پانچواں حکم واہ فضل ہما جنا حز المنرحمہ یہ دنیا کے زندگی کے ساتھ جب زندہ ہوں وہ قربر ہم ہما کمار ربیانی رب صغیرہ یہ دعا والدین کی زندگی میں بھی اور والدین کی زندگی کے بعد بھی موت کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا یہ حق ہے اولاد پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے راستے پہ ایک بدھو دیہاتی آدمی سامنے آیا سیدھا سادہ سا تھا تو ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما اپنی سواری سے اتر کے اس کا بہت شان و شوکت اور ایک احترام کے ساتھ استقبال کرنے لگے اور پھر اسے اپنی سواری بھی دے دی جو کچھ سامان تھا وہ بھی دے دیا سارا تو کسی نے پوچھا حضرت یہ تو ایک دیہاتی سا آدمی تھا آپ نے اس کی اتنی عزت کی اور سب کچھ اسے دے دیا حتہ کہ اپنی سواری بھی دے دی تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ میرے بابا عمر ابن الخطاب کے دوست تھے یہ عمر کا دوست تھا اور عمر میرے بابا تھے اور باب کا یہ حق ہوا کرتا ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اولاد اچھا تعلق رکھے گی اور تعلق والدین کے تعلق کو پالے گی اولاد و احسانا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ والدین کو ایمان اور توحید اور دین اور قرآن سکھا دو اگر والدین نہ سمجھ ہیں تو انہیں قرآن علوم سے آراستہ کیا جائے اگر عقیدہ ان کا خراب ہے تو ان کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کی جائے صحابی آئے تھے نبی علیہ السلاح تو السلام کے پاس اور پوچھا ابو برد ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ ہو تھے غالبا تو نبی علیہ السلام سے پوچھا من ابر یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میں کس کے ساتھ نیکی اور احسان کروں تو نبی علیہ السلام تو نے فرمایا ام کا تم اپنی ماں کے ساتھ احسان اور نیکی کرو قال سما من اس صحابی نے پھر فرمایا اس کے بعد کس کے ساتھ نیکی اور احسان کروں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام کا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو قال سم من اس نے تیسری دفعہ فرمایا پھر کس کے ساتھ نیکی کروں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام کا ماں کے ساتھ نیکی کرو ثم ابا کا سم ال پھر اپنے باپ کے ساتھ اور پھر جتنا نزدیکی اور قریبی رشتے دار ہو اتنا ہی اس کے ساتھ احسان کیا کرو ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے اس لیے کہ ماں نے مشقتیں زیادہ برداشت کی تکلیفیں زیادہ برداشت کی اولاد کو پالنے میں اور تربیت کرنے میں لیکن اس کا یہ معنی تو ہرگز نہیں کہ اولاد پر باپ کا حق کم ہے باپ کا اپنا حق بھی بہت زیادہ ہوا کرتا ہے وہ بال والدین سانہ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو وزل قربا اور رشتے داروں کے ساتھ ولی تامہ اور یتیموں کے ساتھ والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ وہ کولو لنا حسنا اور کہو لوگوں کو اچھی بات حسنن لوگوں سے اچھی بات کیا کرو اچھی بات کون سی بات ہے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کولو لن اللہ۔ لوگوں سے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا کرو حسن اچھی بات سب باتوں میں سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے تو یہ مسئلہ لوگوں کو بیان کیا کرو سفیان سوری فرماتے ہیں وقولول ناسی حسنن اے مرو ہم بل معروفی ون لوگوں کو حکم کیا کرو ان کاموں کا جو شریعت میں موجود ہے اور منع کیا کرو ان کاموں سے جو شریعت میں موجود نہیں قول ناصف حسنا اور کہو لوگوں سے اچھی بات اچھی بات اچھے طریقے سے بات کا اچھا ہونا اور طریقے کار کا لہجہ کا لہجہ بھی اچھا ہونا چاہیے بات کا موسا علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف تو فرمایا کو لالو قولا لین کو لالو قول لین موسا اور ہارون تم دونوں کہو فرعون سے بات نرم تو مسئلہ نرم نہیں لہجہ نرم یس ولا والا ہاں مسئلے میں گنجائش نہیں وہ تو تم نے حق کو بیان کرنا ہے حق طریقے سے بیان کرنا ہے وقول ناصف حسنا اور کہو لوگوں سے اچھی بات توحید کا مسئلہ شر کی رد ابن جریر بھی یہ فرماتے ہیں لا الہ اللہ ہاں سفیان سوری فرماتے ہیں مرو ہم بل معروفی ونہ حمان من کرے اور نماز کی پابندی کیا کرو وا تو اور زکات دیا کرو سمت تم اللہ کلیلم من پھر پھر گئے تم اللہ کے حکموں کو ماننے سے طول تم پھر گئے تم اللہ کلیلم من مگر تھوڑے سے تم میں سے وہ پھر بھی قائم دائم رہے اللہ کے قانون پر وان تم مورزون اور تم ہو ہمیشہ پھرنے والے منہ پھیرنے والے تولیتم تم اعراض حادثی کی طرف اشارہ ہے اور مورزون میں دوام کی طرف اشارہ ہے تولیتم تم فیل اور مورزون بطور صفت صفت میں استمرار ہوا کرتا ہے تو منہ پھیر دیا تم نے اللہ کے حکموں کو ماننے سے مو پھیر دیا تم نے مگر تھوڑوں نے تم میں سے وان تم موریزون اور تم ہو ہمیشہ منہ پھیرنے والے اللہ کے حکموں سے یا تولی تم سے مراد اعراض جسم ہے جسم کا اعراض ہے اور موریزون سے مراد دل کا اعراض ہے جسم سے کے اعتبار سے آزائے جسم سے تو نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے قانون سے تم لوگوں نے منہ پھیر دیا وانتم تم مورزون اور دل میں بھی تم ایراض کرنے والے تھے اللہ کے قانون اور احکام سے وحید خزنہ میساک کم لا تصفکون دما کم ولا تریجون فسکم اندیاری کم سما اقر تم تم یاد کرو کہ لیا تھا ہم نے وعدہ تم سے پک پکا وعدہ لا تسوی کو نہ دما کم کہ نہیں بہاؤ گے تم ایک دوسرے کے خون کو اپنے خون کو ہی نہیں اپنے ساتھیوں کے خون کو نہیں بہاؤ گے وہلا تو خرجون انف سکم من دیا ری کم اور نہیں نکالو گے تم انف سکم خواہ نہ کم یا اہل دین کم اپنے بھائیوں کو اپنے دین والوں کو من دیا ری ان کے گھروں سے کیونکہ کسی کو اس کے گھر سے نکالنا اسی طرح ہے جیسے اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکالو وہ تمہارا بھائی ہے تمہارا دوست ہے تمہارا دین اور مذہب میں ساتھی ہے تو تم ان کو گھروں سے بے گھر کرتے ہو ولا تو خریجون فس کم مندیاری کم سماقر تم تم پھر تم نے اقرار کر لیا اس پر اور تم تھے گواہ سمان تم ہا اولا تخت انف پھر تم یہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنے ساتھیوں کو انف یہ مانا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو بلکہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو یا اہل اپنے اہل دین کو قتل کرتے ہو اہل کتاب کو قتل کرتے ہو وہ تخریجونا فری قمن کمن اور رکالتے ہو تم ایک بن حرام ہو اور اودوان اور وصفن جو حرام ہو ذات تو اس کی حرام نہ ہو لیکن کیفیت اور وصف کی وجہ سے حرمت آگئی ہو تو جیسے بیدات اسے اودوان کہتے ہیں بیدات واقعہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب کے دو بڑے قبیلے بستے تھے ایک بنو قوریزہ اور دوسرے بنو نذیر الحمد ان دونوں کو اللہ نے منع کیا تھا کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے لڑو گے نہیں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے قتل و قتال منع ہے تمہارے آپس میں اور ایک دوسرے کے خلاف کسی کی امداد بھی نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کو جلاوطن بھی نہیں کرو گے لیکن مدینہ کے جو عام عمی قبائل تھے بڑے بڑے اوس اور خزرج وہ ان کے مریدین تھے جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں تو یہ بھی ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے تو پیر صاحب اپنے مرید کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تو آپس میں لڑنے لگے تو ان میں بنو قوریزہ اور بنو نذیر میں بھی کچھ لوگ قتل ہو جاتے تھے وہ حکم تو توڑ دیا انہوں نے آپس میں لڑائی کر کے اپنے مریدین کی حمایت میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا حکم اللہ کا توڑ دیا جو حکم تھا منع تھا نہیں تھی لا تسفی کو نما اس میں جو گروہ مغلوب ہو جاتا تھا تو جلا وطن کر دیا جاتا تھا ان کو تو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا یہ حکم بھی توڑ دیا گیا ولا تخرجو من مندیاری کم ایک تیسرا حکم تھا ان کے لیے ویاں تو کم اور اگر آ جائیں تمہارے پاس قیدی توفاد تو تم ان کی طرف سے فیدیا دو گے فیدیا دے کے ان کو رہا کرو گے مانا تم میں سے کوئی قیدی ہو جائے تو ان کے لیے تم پیسے جمع کر کے فدیا ادا کر کے ان کو رہا کراؤ گے یہ بھی حکم تھا لیکن اس حکم پہ یہ عمل کیا کرتے تھے باقی لا کن دیما کم والی نہیں کو توڑ دیا لا تخرجون انفس من دیا کم والی نہیں کو توڑ دیا رہی بات قیدیوں کے لیے فدیا ادا کرنا تو اس کے لیے چندہ جمع کرنے والا کام شروع کر دیا کیونکہ اس میں ان کا دنیاوی مفاد تھا قیدی آ گئے شابس اللہ کا حکم ہے جب قیدی ہوں تو ان کے لیے تم فدیہ جمع کر کے ادا کر کے ان کو رہا کرو گے تو تعاون کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے جمع کر کے قیدیوں کو رہا کرنے کے نام پر چندے کیا کرتے تھے نصف و نصف الک آدھے فدیے میں دے دیا کرتے تھے اور آدھے جیب میں ڈال لیا کرتے تھے اب اس حکم پہ عمل کرتے تھے جو حکم ان کے دنیاوی مفادات کے لیے ہوا کرتا تھا باقی اللہ کے احکام کو یہ توڑ دیتے تھے وہیاں تو کو اسارا طفاد اگر آ جائیں تمہارے پاس قیدی طفاد تو تم فدیہ لیتے ہو فدیہ دیتے ہو ان کی طرف سے وہ محرم الم اخراج حال یہ ہے کہ حرام کیا گیا تھا تم پر اخراج گھروں سے نکالنا ان کا تم پہ تو یہ بھی حرام تھا کہ تم اپنے ساتھیوں کو گھروں سے نکالو یہ بھی حرام تھا کہ تم اپنے ساتھیوں کا خون بہاؤ وہ محرم علیہ کم اخراج ہم حال یہ ہے کہ حرام کیا گیا تھا تم پر نکالنا اپنے ساتھیوں کا گھروں سے افت مینو ن بھی بادل کی تھا بت بھی بات میں استفہام ہے تحدید کے معنی میں تحدید کے لیے ہے آیا تم ایمان لاتے ہو تم انونا آیا تم مانتے ہو بادل کتاب ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر و تک فرونا اور انکار کرتے ہو کتاب کے بعض حصے سے بعض پہ ایمان لاتے ہو بعض سے انکار کرتے ہو وہ مانتے ہو جس میں تمہارا دنیاوی فائدہ ہو اور وہ نہیں مانتے جس میں تمہارا دنیاوی نقصان ہو افت امین ابی بادل کتابی و تک فرون باد آیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کرتے ہو بعد سے فما جزاؤ من منکم اللہ خزون فی الحیات دنیا فما جزاؤ میں ما نافیہ ہے یا استفامیہ ہے نہیں ہے بدلا یا کیا ہے بدلا اس کا جو کرے یہ کام تم میں سے اللہ خون فی الحیاتی دنیا مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں بدلا نہیں ہے اس کا مگر یہ رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں قرآن میں دنیا متعدد معانی پہ استعمال ہوئی ہے دنیا بمان معمولی جیسے سر بقرہ میں آیت نمبر اکسٹھ میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا تس الذی لدی ہوا ادنا ادنا معمولی چیز بالذی ہوا خیر دنیا بمان قریب بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں سر انفال کی آیت نمبر 42 سورہ انفال کی آیت نمبر بیالیس میں دنیا دار فانی کے معنی میں بھی ہے دار دنیا سورہ حج کی آیت نمبر گیارہ میں دنیا بمانے صغیر چھوٹی سورے اس اسجدہ کی آیت نمبر اکتالیس اے اکیس سورہ الفلامیم سجدہ آیت نمبر اکیس اور دنیا بمانے قلیل بھی ہے سر مجادلہ کی آیت نمبر سات میں فما جزا امیہ فالزالی کا کیا ہے بدلہ اس کا جس نے کر دیا یہ کام من کم تم میں سے اللہ فضون فلحیات دنیا یا نہیں ہے بدلہ اس کا جس نے کر دیا یہ کام تم میں سے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ علا أَشَدِّ الْعَذَابِ آزاب اور قیامت کے دن واپس کیے جائیں گے یہ سخت عذاب کی طرف وہ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ نا خبر اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں دنیا میں خزی خزی رسوائی کو کہتے ہیں اور آخرت میں اشد عذاب دنیا کے عذاب سے بڑا اور سخت عذاب اللہ نا خبر نہیں ہے اللہ کو سب چیز کی خبر ہے ہر کام کی ہر چیز کی الائی کلینشتر حیات دنیا بلاخیرا یہ تتمہ ہے اس تیسرے خطاب کا بے اولائک الائی کلدین الحیات دنیا بلاخیرا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر دی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں فلا یو خف انعزاب تو ہلکا نہیں کیا جائے گا خفیف نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب ولاحم یون سرون اور نہ ان کی امداد کی جائے گی یہ تیسرا خطاب ختم ہو گیا اس میں انکارهم من العوامیری و اتھیان ہم بنی اسرائیل کا انکار اللہ کے حکموں سے عوامر سے اور جس کام سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے تھے اب چوتھا خطاب ہے ستاسی اٹھاسی سیونٹی ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ ان دو آیتوں میں بنی اسرائیل کے لیے چوتھا خطاب ہے اس چوتھے خطاب میں انکارہم من انبیاء السابقین کا ذکر ہے انکار من بن امبیائی سابقین ان کا انکار پہلے والے انبیاء کرام سے ولاقد آتئی ناموسل کتاب وقفی نام امبادی ہی اور یقیناً دیا تھا ہم نے دی تھی ہم نے علیہ سلام کو کتاب وقفی نام امبادی ہی بر اور پیچھے بھیجا تھا ہم نے ان کے بعد دوسرے انبیاء کو قفینا قفا کفا توئی تو گردن یعنی مسلسل پے در پہ اللہ نے علیہ السلام کے بعد انبیاء کو بھیجا تفصیر المعانی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں بین موسا و عیسیٰ موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان چار ہزار امبیا آئے ہیں چار ہزار موسا علیہ السلام کے بعد چار ہزار امبیا آئے اور بہت تھوڑے زمانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گئے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پانچ سو ساٹھ یا چھ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا پانچ سو ساٹھ یا چھ سو سال بخاری کی روایات میں اختلاف ہے چھ سو والی روایت بھی ہے اور پانچ سو ساٹھ والی روایت بھی ہے تدبیق روایتین کا یہ ہے تدبیک یہ ہے عیسا علیہ السلام کی ولادت سے نبی علیہ السلام کی ولادت تک پانچ سو ساٹھ سال تھے نبی علیہ السلام کی ولادت تک پانچ سو ساٹھ سال تھے اور نبی علیہ السلام کی باست تک 600 سو سال تھے کیونکہ باسط ولادت سے چالیس سال بعد ہوئی ہے چالیس سال کی عمر میں باست ہوئی تھی تو ولادت تک پانچ سو ساٹھ اور باسط تک چھ سو سال کا زمانہ تھا اس زمانے کو زمانے فترت کہتے ہیں فترت کا زمانہ انبیاء کے انقطاع کا زمانہ کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلات سلام تک قرآن اسے فترت کا زمانہ کہتے یا حلل کی قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ اعلیٰ فَتْرَةٍ مِّنَ رسول او کتاب والو بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول بیان کرتا ہے تمہارے لیے میرے احکام اعلیٰ رسولی امبیا کے انقتا کے بعد فطرت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى موسل کتابہ اور یقیناً دی تھی ہم نے موسالِ السلام کو تو رات وقف نامبادی ہی بر اور پیدر پہ بھیجا تھا ہم نے موسالِ السلام کے بادمبیا ایک کرام کو وا تینہ عی مریم البینات اور دی تھی ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو واضح دلائل ای صاحب نے مریم کو ہم نے واضح دلائل دیے تھے بینات سر مومنون میں تترا کا لفظ آیا ہے سم ارسلنا نا رسولانا پھر ہم نے بھیجا تھا اپنے انبیاء کو تترا پے در پے در پے در کو بھیجا تھا واتینا سبنا مریم البینات اور دیے تھے ہم نے اسل سلام مریم کے بیٹے کو البینات واضح دلائل واضح دلائل ان دلائل کا تذکرہ سورہ آل عمران آیت نمبر انچاس دیکھے ذرا آل عمران آیت نمبر انچاس بَنِي السرائی انی قد کم بھی آیت مر ربی کم انی اخلو کل کم تین الطیری یقیناً <مدنس> میں آیا ہوں تمہارے پاس بھی آیت من ربی دلیل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے انی اخلو کل کا منتینی الطیری میں <مدنس> من بناتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی شکل کی طرح فان ففی ہی فکون تیرم بزن اللہ تو پھونک مارتا ہوں اس میں ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے وہ ابری الاقماہ ٹھیک کرتا ہوں اکما معدر ذات اندھے کو ولاب اور برس مرض والے کو وہ ہیلموتا اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو بھی اللہ, اللہ کے حکم سے و نبی کم بھی ماتا کلون اور خبر دیتا ہوں تمہیں اس پر جو کہ تم کھاتے ہو اور وہ جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو تدیرون فی بیوتی کم ان نفی زالی کل آیت اللہ کم ان کن تم مومنین یقیناً اس میں خامخواہ دلیل ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ماننے والے تو یہ بینات تھے عیصا علیہ السلام کے معجزات تھے سورہ معدہ کی آیت نمبر ایک سو دس میں بھی معجزات خمسہ ذکر ہوئے ہیں ایک سو دس نمبر آیت میں بھی وہ بینات معجزات خمسہ پانچ معجزے ذکر ہوئے ہیں تو یہاں بھی فرمایا تین سب مریم بینات اور دیے تھے ہم نے عیسی علیہ السلام مریم کے بیٹے کو البی نات واضح دلائل وید ناہو بھی روح القدس اور مضبوط کیا تھا ہم نے ان کو روح القدس کے ذریعے روح القدس سے مراد کون ہے مجاہد فرماتے ہیں امام مجاہد رحم اللہ روح بمانے نصرت اور قدس اللہ کی صفت ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی نصرت کے ساتھ عیسیٰ کو مضبوط کیا تھا روح بمانے نصرت امداد اور قدس اللہ کی صفات میں سے صفت ہے اللہ نے نصرت غیبی کے ساتھ مضبوط کیا تھا سورہ مجادلہ آیت نمبر بائیس میں اس کی تائید ہے اس معنی کی تائید سورہ مجادلہ آیت نمبر بائیس یاروح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ نے معمور کیا تھا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو وہ ان کے ساتھ پھرتے تھے اور جبرائیل کی رفاقت تھی عیسا علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بھی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا حسان تو مشرکوں کی حجوا کرو مزمت کرو تو روح القدس تمہارے ساتھ ہے اس کی تائید سورہ نہل کی آیت نمبر ایک سو دو میں ہے تیسرا معنی روح القدس سے مراد اللہ کی کتاب ہے روح کی غذا اللہ کی کتاب القدس پاک انجیل مراد ہے اور کتاب الہی کو روح کہا جاتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر باون کدا لکھا حنا ال کا روحمن روح اللہ کی کتاب وائیدنا بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے مضبوط کیا تھا عیسی علیہ السلام کو برو الْقُدُسِ جبریل امین کے ساتھ جبریل کے ذریعے ہم نے ان کو مضبوط کیا تھا یا انجیل کے ساتھ یا ہم نے اپنی نصرت غیبی کے ساتھ علیہ السلام کو مضبوط کیا تھا ان کی تائید کی تھی افک الما جا اکم رسول بیما لاتا ہوا انف سکم استقبر تم فریقن کا ضب آیا ہر بار جب آ گیا تمہارے پاس رسول ایک رسول بما ان احکام کے ساتھ لاتا ہوا انف سکم لاتا ہوا ہوا ہوا سمیائی اسماؤ سے بمانے خیال خیال آنا سورج زخرف کی آیت نمبر اٹھتر اور ذراب اجریبو سے بمانے گرانا سورہ حج کی آیت نمبر اکتیس میں ذکر ہے بدعات کو بھی احوا اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے صاحب کو یعنی بدعتی کو جہنم میں گراتی ہیں یہ بدات تو احوا کہا جاتا ہے بدعات کو آفک الما جا کم رسولم بھی مالات ہوا انف آیا ہر بار کہ جب آ گیا تمہارے پاس رسول ان صفات کے ساتھ ان احکام کے ساتھ لاتا انفسکم جو پسند نہیں تھی تمہارے نفسوں کو تمہارے دلوں کو تمہارے خیال کے مطابق نہیں تھی اس تم تو تم نے خود کو بڑا جان لیا انکار کر لیا تکبر کی وجہ سے فریقن کذب تم تقتلون فریقن تختلون مفول ہے کزب تم فیل فائل ہے فیل فائل تو مقدم ہوا, ہوا کرتا ہے مفول سے لیکن یہاں مفرول کو مقدم کیا زیادت اہتمام کی وجہ سے زیادت اہتمام کی وجہ سے اسی طرح فریقن تقتلون میں ہے یہ لوگ بہت اہتمام کیا کرتے تھے انبیاء کی تکزیب اور تقتیل میں اور یا فری فریقن میں ف تفریح ہے محضوف پر فا دال ہے فیل کے حذف پر اے فزب تم فری کا کزب تم تو تکرار ہے کلام میں کزب تم کے لیے مفول اور ف دال ہے فیل کے حذف پر تو وہاں مفول کوئی تقدیر مانو گے یہاں فیل فائل کی تقدیر مان لو تو تکرار ہو جائے گا کلام میں فقط ضب تم فریقن کزب تم فریقن تو جھٹلاتے تھے تم ایک گروہ کو جھٹلاتے تھے تم ایک گروہ کو و فریقن تختلون یہاں بھی اسی طرح تختلو نہ فریقن تختلو قتل کرتے تھے تم ایک گروہ کو قتل کرتے تھے تم ایک گروہ کو اشارہ اس طرف کہ جس پر طاقت نہیں چلتی تھی وس نہیں ہوتا تھا اس کی تقزیب کر دیا کرتے تھے اور جس پہ ہاتھ چل جائے موقع مل جائے طاقت مل جائے اس نبی کو بے گناہ قتل کر دیا کرتے تھے اے ظالم انہوں نے بہت سے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا وہ کالو کلو بنا اور کہتے ہیں یہ ہمارے دل غلف پردے میں ہیں غلف جمع اغلف آتی ہے اس کی پردہ غلاف سے ماخوز ہے غلاف سرحام سجدہ آیت نمبر پانچ میں یعنی آپ کی بات پہ ہم نہیں سمجھتے آپ کی بات ہمارے دل میں نہیں اترتی ہمارے دل آپ کے مسئلے اور بات اور دعوت کے سمجھ سے غلافوں میں پڑے ہیں غلف یا غلفن اولوفن کی جمع اولوفن علم کے برتن کو کہا کرتے ہیں علم کے برتن ہمارے دل علوم کے برتن ہیں ہم جامع المعقول والمنقول ہیں ہم کیوں تمہارے درس میں شامل ہوں اور تم سے قرآن سیکھیں شیخ القرآن رحم اللہ فرمایا کرتے تھے ہم نے اپنے اساتذہ سے میں نے سنا زمنگ کندوان دلم دی منتا تلی کی اس طرح فرماتے تھے یا غیلاف کی جمع ہے غیلاف کہتے ہیں کسوڑے تک کسوڑ تصوی پوردو کی تھیلا وغیرہ مراد اس سے امتلا ہے امتلا بھرے ہوئے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں علم سے ہم خود ہی بڑے بڑے علماء ہیں تمہارے درس کی ضرورت نہیں سورہ مومن کی آیت نمبر تریاسی میں اس کی تائید ہے اور یہ تینوں توجیحات قرطبی اور ابن کثیر نے کی غلف بمانے پردہ غلف بمانے ظرف علم کا ظرف برتن علم کا یا غلف بمانے تھیلے بمانے امتلا بھرے ہوئے ہیں ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں علم سے وقالو قلو غلف اور وائی دی زمنگ جھڑنا پردو کی دی یا زمنگ جھڑنا ڈک دی دے لمنا یا زمنگ جھڑنا پخ پلا دے دی, دی منکندوان دے لم یو بلانہ اللہ بھی وقالو قلوبنا نہ غلف یہ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں ہمارے دل علوم کے برتن ہیں ہمارے دل علوم سے بھرے ہوئے ہیں ہم خود جامع المعقول والمنقول ہیں بلانحم اللہ بھی کفری بلکہ لانت بھیجی ہے ان پر اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لانت بھیجی ہے فقری ما یؤمنون تو بہت تھوڑے یہ ایمان لاتے ہیں خلیلاً ما مین قلیلن سے مراد تھوڑے لوگ افراد قلت افراد کی طرف اشارہ یا کلیلن تھوڑے وقت کے لیے یہ ایمان لاتے ہیں قلت وقت زمان یا کلیلن تھوڑے احکام پر یہ ایمان لاتے ہیں تین معنی یہاں بھی ہیں افت و مینون ابھی بادل کتابی وتق بعد میں آپ نے پڑھ لیا تو فلیلم ما یؤمنون تھوڑے لوگ یہ ایمان لاتے ہیں ان میں سے یا تھوڑے وقت کے لیے یہ اہل کتاب ایمان لاتے ہیں یا تھوڑے سے احکام پر یہ ایمان لاتے ہیں جو ان کے دنیاوی مفادات کے خلاف نہیں مانتے ولم کتابہ ماہم معہم قانو من قبل کفرو اب یہاں سے آیت نمبر نواسی سے اکیانوے تک نائنٹی ون یہ چوتھا خطاب ہے بنی اسرائیل کو من هذا نبی اس میں ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل کا انکار اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انکار کیا حال یہ کہ نبی علیہ السلام کی باست سے پہلے یہ نبی علیہ السلام کی باست کی دعائیں کیا کرتے تھے علما جا جب آ گیا ان کے پاس آ گئی ان کے پاس کتاب ان عظیم الشان کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق الما معہم تصدیق کرنے والی اس ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھیں وہ قانون قبل یسطفتی دینہ کفرو اور تھے یہ اس سے پہلے یستفتی ہونا اللّ دینہ طلب فتحہ کیا کرتے تھے کافروں پر ببعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتی باب استفعال ہے اور استفعال کی ایک خاصیت مجرت کے ساتھ موافقت ہے استفعال کی ایک خاصیت موافقت ہے مجرت کے ساتھ تو مجرت کا معنی خبر دینا یس تفتی بمانے یفت مجرد سورہ بقرہ آیت نمبر چھتر میں گزر گیا قال کال و ہوں بیما فتح فتح تو یفت تھے یہ کہ خبر دیا کرتے تھے خبر دینا یفت خبر دیا کرتے تھے یہ لوگوں کو نبی آخر الزمان کے آنے کی کافروں کو خبر دیا کرتے ہماری کتاب میں ہے آخری نبی آئے گا آخری نبی آئے گا جیسے آج کل لوگ عیسا علیہ السلام کے اترنے کی دعائیں کرتے ہیں مہدی کے ظہور کی دعائیں کرتے ہیں تو اسی طرح یہ حل کتاب نبی آخر الزمان کی خبریں دیا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے یا یستفتیحون اپنے معنی پر طلب فتح غلبہ مانگتے تھے غلبے کی دعائیں کرتے تھے یہ لوگ الدین کفرو کافروں پر بھی باسطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی باسط سے دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ نبی آخر الزمان کو مبوس فرما دے کہ ہم ان کی معیت میں کافروں کے خلاف جہاد کریں اور غلبہ پالیں یہ ان کی کتابوں میں تھا فلما جاؤں ما عرف بھی ہی معرف کفروبی جب آ گیا آخری پیغمبر ان کے پاس ان صفات کے ساتھ عارفو جو کہ انہوں نے جانی تھی کفروا ہی تو انکار کر دیا اس سے نبی ان صفات کے ساتھ آ گئے جو صفات انہوں نے اپنی کتاب میں نبی آخر الزمان کی جانی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا جاننے کے بعد بھی تو فلانت اللہ علی کافیرین اللہ کی لانت ہو کافروں پر مشتقی پہ جب حکم ہوتا ہے تو اس کا مبدا اس کی علت ہوا کرتا ہے اس حکم کی لانت اللہ علی کافی اس کفر کی وجہ سے کافروں پر اللہ کی لانت یہ تفسیر ابن کثیر نے اور دوسرے علماء تفسیر نے یہ تفسیر ذکر کی ہے حافظ ابن کثیر ابو الفدا عماد الدین فرماتے ہیں ابو الفدا عماد الدین حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں وقت کانو من قبل مجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستصون بمجه على عدائهم من المشرركين قائذا قهم. يقولون أنه س في آخر الزمن س نبي في آخر الزمان نق ق عاد ائ من. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ نبی علیہ السلام کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے اللہ سے امداد مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یقول اللہ سیب نبی فی آخر زمان نقط قتل عادم و ارم کہ اللہ آخری زمانے میں نبی آخر زمان کو مبوس فرمائیں گے تو پھر ہم تم کو عاد اور ارم کی طرح قتل کریں گے بعض اہل زیگ مبتدین یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ یہود دعائیں کیا کرتے تھے اللہ سے امداد مانگا کرتے تھے بحق کے نبی یستفتی فتح مانگا کرتے تھے نبی کے وسیلے سے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے جب جہاد اور قتال میں یہ کمزور پڑتے تو رسول اللہ کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو رسول اللہ کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ نصرت اللہ سے مانگتے تھے لیکن اس پہ پھر روایات بھی ذکر ہو رہی ہیں انشاءاللہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں پہلے تفسیر کے حوالے ذکر کرتا ہوں مجاہد نے یہ تفسیر ذکر کی ہے کہ یہ مشرقین دعائیں کرتے تھے اے اللہ اس نبی کو مبعوث کر دے بھیج دے کہ جس کی رفاقت میں ہم مشرقوں پہ غالب ہو جائیں ابن کثیر نے یہ قول ذکر کیا اسی طرح پھر حافظ ابن کثیر زحاق کا قول ذکر کرتے امام زحاق فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا ہم ان کی رفاقت میں تمہارے خلاف لڑیں گے تو ہمیں فتحہ نصیب ہوگی یہی معنی تفصیر تبری ابن جریر نے کیا تفسیر کبیر میں امام راضی نے کیا تفسیر سراج المنیر میں خطیب شربینی نے کیا ایلیجر صفحہ بائیس معالم التنزیل میں امام بغوی نے بھی کیا تحریر و تنویر میں پانچ سو چوراسی صفحہ تفسیر روح المعانی میں چار سو پینتالیس نمبر صفا روح المعانی نے پھر حدیث استفتاح بھی ذکر کی ہے استفتاح بمانے طلب الاخبار مشکات میں روایت ہے طلب الاخبار یہ خبریں معلوم کیا کرتے تھے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان زمان کے آنے کا وقت کب ہوگا اور کیسے ہوگا اور کہاں آئیں گے اور کیسے آئیں گے تو یس جیسے کوئی کسی کے انتظار میں ہو تو اس کا پوچھا کرتے ہیں بار بار یہ لوگ نبی علیہ السلام کے آنے کے انتظار میں تھے اور انہوں نے ہجرت بھی اسی لیے کی تھی مدینہ منورہ یعنی یسرب میں اس زمانے میں مدینہ منورہ کا نام یسرب ہوا کرتا تھا کہ نبی آخر الزمان کو اللہ ہمارے میں پیدا کر دے ہماری نسل اور قوم میں تو استفتاب بمانے طلب الاخبار مشکات کی صفح پانچ سو پر یہ روایت ہے اور یہ سیر سیرت اور تاریخ کے ساتھ موافق ہے سیرت ابن ہیشام نے بھی یہ لکھا ہے آلوسی پھر نقل کرتے ہیں کہ یہود پر جب شدت حرب ہو جاتی تھی جنگ میں کمزوری آتی تھی تو یہ یہود نبی علیہ سلاط وسلام کے وسیلے دعا مانگا کرتے تھے اور روح المانی میں سید محمود آلوسی نے یہ روایت ذکر کیے اس کے مختلف جوابات ہیں پہلا جواب وسیلہ زوات فاضلہ کا اس سے ثابت کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس روایت کے ایک راوی ہیں سودی سودی راوی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا رافیزی تھا اور یہ قابل استدلال راوی نہیں ہے دوسرا راوی اس روایت کا عبد الملک ابن ہارون ابن انتارا ہے ابن ابی حاتم اپنی کتاب الجرح والتعدیل کی صفحہ چار سو چالیس پہ لکھتے ہیں کہ عبد الملک ابن ہارون ابن عنتارا کذاب ہے روایت دلائل النبوا دوسری جل صفحہ چھتر میں بھی ہے کہ یہود نبی علیہ السلام کی وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے تو اس روایت میں بھی عبد الملک ابن ہارون ابن انتارا قذاب ہے میزان العتدال دوسری جل صفحہ چھ سو میں امام زہابی نے اس کو قذاب کہا ہے یہ روایت مستدرک میں بھی ہے دوسری جل حاکم کی مستدرک دوسری جل سفا دو سو ترسٹھ ترس اور حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں یہ روایت عبد الملک ابن ہارون ابن انترا کا سے کی ہے اور تاریخ امام زاہابی کی بر مستدرک دوسری جل سفا دو سو ترسٹھ اور امام زاہابی کی میزان العتدال چوتھی جلد صفا چار سو چودہ اس عبد الملی کے ابن ہارون ابن انتارا پر پوری تفصیل کے ساتھ وہ بحث کرتے ہیں کہ یہ راوی متہم ہے کذاب ہے بعض لوگ کہیں گے کہ امام زہابی متشدد ہے تو چلو امام بخاری تو تو و المتروکین امام بخاری کی صفحہ دو سو نو پر اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں یہ کذاب ہے امام نسائی نے بھی ازوافا صغیر صفحہ ستتر میں عبد الملک کو متروک کہا ہے اور امام بخاری تو اس کو من کر الحدیث کہتے ہیں منکر الحدیث تو جب یہ اتنی کمزور روایت ہے تو پھر آلوسی صاحب نے تفصیر رحلمانی میں اس کو کیوں ذکر کیا تو ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ تفاصر کی مثال جرنل سٹور کی ہوا کرتی ہے رو تو بھی اس سب کچھ جمع کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں اب تمہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ کون سی روایت قابل استدلال ہے کون سی ناقابل استدلال ہے کون سی روایت راج ہے مرجو ہے ناسخ ہے منسوخ ہے افضل ہے مفضول ہے یہ مفسرین کا کام نہیں مفسرین تو جرنل اسٹور ہے سب کچھ رکھتے ہیں پیراف کی کتابوں میں اس بات کی تردید کی گئی ہے چلو بھائی یہ تو صنعت کی بحث تھی حوالے تھے دلائل تھے علمی بحث تھی میں اگر اس روایت کو مان بھی لوں مان بھی لوں کہ یہود شدت حرب میں رسول اللہ کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس روایت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ ہم بھی دعاؤں میں بحق نبی مانگتے ہیں اللہ سے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے تو کیا یہود کا عمل تمہارے لیے دلیل ہے یہود تو اور بھی بہت کچھ کیا کرتے تھے اگر روایت ثابت بھی ہو جائے تو اتنا ہی ثابت ہوگا نا کہ یہود یہ عمل کیا کرتے تھے تو جب یہود کیا کرتے تھے تو یہود کا عمل تمہارے لیے دلیل ہے مبتدین کے لیے اپنی بدعات کے لیے دلیل یہود کا عمل ہے تو فہانی اللہ کا من کو بارہ پھر تمہارے لیے تمہارے کوبارہ اور بڑے تمہیں مبارک ہو ہم تو احناف ہیں احناف کی کتابوں میں اس پہ تصریح ہے فتح ان صفحہ 130 اسی طرح ہدایہ کتاب الکرہیا میں اور شامی نے لکھا ہے وہ یک رو یقول فی دعائی ہی بحق امبیائی کا ورسول کا ہے یہ اور فقہا مکرو بمانے حرام ذکر کرتے ہیں کورے ہا, ہا جہاں فقہ کی کی کتابوں میں آتا ہے مکرو تحریمی کے معنی میں ہوتا ہے مطلقاً این اقولفی دعا ہی کہ دعا کرنے والا اپنی دعا میں یہ کہے بحق امبیائی کا اللہ تیرے پیغمبروں کے وسیلے میری یہ دعا قبول کر دے ورسول کا رسولوں کے وسیلے لی انحاح لا علی عہدن الخالق اہناف کہا لکھتے ہیں لی انحلا لاحق علی عہدن عال کسی کا بھی خالق پہ حق نہیں خالق کا ہر کسی پہ حق ہے اللہ پہ کسی کا کوئی حق نہیں نہ نبی کا نہ ولی کا تو جب تم حنفی ہو تو احناف کی یہ بات کیوں نہیں مانتے یہاں تم خفی بن جاتے ہو حنفی نہیں رہتے جب اجرت کا مسئلہ آئے سماؤ کا مسئلہ آئے وسیلوں کا مسئلہ آئے تو تم پھر یہاں حنفی باقی نہیں رہتے پھر حنفیت کو چھوڑ دیتے ہو ویسے دیوبندیت پہ اپنے آپ کو پالتے ہو جب مسئلہ آ جائے تو دیوبندیت کو بھی نہیں مانتے ہو تو آیت کا معنی ہے وہ قانون قبل یستفتی دینہ کفرو اور تھے یہ اس سے پہلے کہ فتح مانگتے تھے اللہ سے کافروں پر آخری نبی کے باسط سے کہ اللہ آخری نبی کو بھیج دے ہم ان کی معیت میں تیری راہ میں جہاد کریں گے اور کافروں پہ غالب بنیں گے یا یس علی الذین کفروا کفرو یفت بمانے مجرد مجرد کا معنی طلب الاخبار ایک دوسرے سے خبریں معلوم کرتے تھے اور ایک دوسرے کو خبریں دیتے تھے نبی علیہ السلام کی باست کی الذین کفرو بمقابلے ان لوگوں کے جو کافر ہے فلما جا اہما رفو کفرو بھی ہی ہر کے جب آ گیا ان کے پاس آخری پیغمبر ان صفات کے ساتھ جو انہوں نے پہچان لی کفرو بھی ہی تو انکار کر لیا انہوں نے آخری نبی سے فلانت اللہ عالل کافرین تو اللہ کی لانت ہے کافروں پر لانت اللہ عالل کافرین تو اللہ کی لانت ہو کافروں پر کفر کی وجہ سے لانت اللہ علی بیسا بی ہی عال کا فرین بے سمشترو بھی افعال ضم میں سے ہے جس طرح نعما افال مدح میں سے ہے بہت برا ہے وہ اشترو بھی ہی انف کے بیچ دیا انہوں نے اس پر اپنے آپ کو جہنم کیا اور اللہ کا عذاب وہ بہت برا ہے خرسول خرسولتوی وہ کیا ہے عین یک فرو بیمان ضل اللہ کہ کفر کیا انہوں نے اس پر جو اللہ نے بھیجا ہے بغین مفول اللہو ہے یکفرو کے لیے یہ کفر انہوں نے کیا زد کی وجہ سے ضد عینات کی وجہ سے ضد کیوں کی علت عیونز اللہ من فضلی ہی علام شاء من عبادی اس وجہ سے یونز اللہ کہ بیچتا ہے اللہ نازل کرتا ہے اللہ وہی اپنی فضل سے اس پر جس پہ چاہے اپنے بندوں میں سے اللہ جس پہ چاہے اپنے بندوں میں سے اس پہ وہی نازل کر دیتا ہے ان کا تو یہ خیال تھا کہ نبی آخر الزمان زمان ہمارے قوم اور ہمارے خاندان میں آئے گا تو فبا بھی ان یہ ایک فرو جو ہے مخصوص بزم ہے فبا بے تو گھیرے گئے یہ غضب کے ساتھ الاغ غزبن غضب کے اوپر بے اول غضب کے لیے سبب اللہ کی توہین ہے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر چونسٹھ میں اور دوسرے غضب کا سبب نوی آخر الزمان سے انکار ہے یا اول غضب کی وجہ ترک ایمان اور عمل ہے اپنی کتاب اور اپنی پیغمبر پر ایمان اور عمل چھوڑنا غازہ ثانی کا سبب ترک ایمان اور عمل آخری پیغمبر اور آخری کتاب پر ہے الکشف والبیان صفا دو سو پینتالیس پہ یہ توجہ کی ہے اور تفسیر کبیر لکھتے ہیں شربینی خطیب صاحب بھی لکھتے ہیں المقصود اسبات انواع و انوا الغب المترادیفت اجل العمور المترادیفت على بزبن سے مراد انوائے غضب کا اس انواع غضب مترادف کا اثبات ان کے مترادف اور مختلف امور اور گناہوں کی وجہ سے ایک گنا تو نہیں نا تو ان پہ ایک غذب بھی نہیں ایک عذاب بھی نہیں فبا او على غذب تو گھیرے گئی یہ غضب میں الغضب ان غضب کے اوپر غضب در غضب قہر در قہر گھیرے گئی اللہ کے عذابوں میں وہ لل کافری ناذاب اور کافروں کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والی رسوا کرنے والا لل کافی ناذاب المحین وئی داقیلحم آمین بما انزل اللہ اور جب کہا جائے ان کو ایمان لے اس پر جو کہ اللہ نے بھیجا ہے یہاں سوال یہ ہے کہ ان کو دعوت ایمان کیوں دی جا رہی ہے حال یہ ہے کہ اہل کتاب تو ایمان کے دعوے دار تھے تو جواب دعوت ایمان ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں مانتے تو ان کو دعوت دی گئی کہ آؤ یہ کتاب جو نبی آخر الزمان پہ نازل ہوئی یہ بھی برحق ہے اس کو بھی مانو نبی آخر الزمان کو بھی مانو اور اس کی تائید یکفر نبیما وراح بعد میں آ رہا ہے ویدا قیل امینان زل اللہ جب کہا جائے ان کو ایمان لے اس پر جو کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے قالو تو کہتے ہیں یہ نمین بما انزل ان ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کی گئی ہے ہماری طرف ہماری طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہم اس پہ ایمان لائے ہیں ویکفرو نبیما ورہ یہ جملہ حالیہ ہے ورا بمان سوا مقصد یہ کہ ہم انکار کرتے ہیں اس پر جو کہ تورات کے علاوہ ہوں یا ورا بمانے بعد جو تورات کے بعد ہوں یعنی تورات کے بعد جو نازل ہوا ہم وہ نہیں مانتے سور مومنون آیت نمبر سات میں اسمانہ کی تائید ہے ورا بمانے سوا اور انکار کرتے ہم اس سے جو توات کے علاوہ ہیں یا انکار کرتے ہیں اس سے جو توات کے بعد نازل ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ہو الحق و مصدی کلیمہ حال یہ ہے کہ یہ قرآن تو حق ہے حق ہے تو حق سے تم انکار کرتے ہو کافر ہو دوسرا مصدقلیمہ ماہم یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے قرآن میں تو توات کی تصدیق اور تائید ہے قل یہ تیسرا جواب تم کہتے ہو ان امین بیما ان جو ہم پہ نازل کی ہوا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں تو جب ایمان لاتے تھے تو اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا کل فلیمہ تختلونہ انبیاء اللہ کہہ دیجیے تو پھر کیوں قتل کیا ہے تم نے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے تم اللہ کے انبیاء کو انبیاء کو تو ان کے آبا نے قتل کیا جو موجودہ مخاطبین ہیں قرآن کے ان کے آبا نے انبیاء کو قتل کیا تھا لیکن یہ خطاب ان کو کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ آبا کے پہ فعل پہ راضی تھے اس کی رد اور تردید نہیں کرتے تو راضی علی فعل الآبا کو کی طرف نسبت ہوتی ہے فعل الابا کی یہ آبا کے فیل پہ راضی تھے ان کی تردید نہیں کیا کرتے تھے تو ان کی طرف نسبت تم کہتے ہو ہم ایمان لائے ہیں بما ضلع علیہ تو فلم تقتلون انبیاء اللہ کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے جب مانتے تھے تو قتل ان تم مومنی ہو تم ایمان والے اگر ایمان تم میں ہوتا تو انبیاء کو قتل نہ کرتے اب یہاں سے آیت نمبر 92 سے 96 تک یہ چھٹا خطاب ہے بنی اسرائیل کو آخری خطاب اور اس آخری خطاب میں تنویر علامہ ما پہلے گزرے ہوئے پانچوں خطابات پہ تنویر اور روشنائی والا سابل بینات اور یہ چوتھا جواب بھی ہے ان کا جو یہ دعویٰ کرتے تھے نمی نبیما ان ضلع علینا ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے ایمان تم کہاں لائے تھے تم نے تو بچھڑے کی عبادت کی تھی ولاقت جا کم موسابل <الْبَيِّنَات> اور یقیناً آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ سلام واضح دلائل کے ساتھ سمت تخص تم پھر پکڑ لیا تم نے بچھڑے کو الوحیت کی صفت میں ممبا دی موس علیہ السلام کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ سلام جب کوہ تور چلے گئے تو تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تم ظالمون اور حال یہ ہے کہ تم ظالم تھے ویدا خزنامی ساقہ کم یاد کرو کہ یہ پانچواں جواب ہے لیا تھا ہم نے وعدہ تم سے اگر تم ایمان والے ہوتے تو پھر وعدے کو پورا کرتے رہا یاد کرو کہ لیا تھا ہم نے وعدہ تم سے پکا ورفانہ فوک کم اور اٹھایا تھا ہم نے تمہارے اوپر کوہ تور کو اور کہا تھا ہم نے خزوما آتے نا کمبکوتن عمل کرو اس پر جو کہ ہم نے دیا ہے تم کو بھی قوت مضبوطی کے ساتھ وسم اور مان لو اللہ کے حکم کو سن لو وسم سمع سم سننا یا سم بمانے قبول کرنا جیسے سمی اللہ علی من حمیدہ یہ معنی نہیں ہے کہ سنتا ہے اللہ اس کی جس جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے نہیں جو نہیں کرتا تو اس کی نہیں سنتا نہیں سمی اللہ علی منحمیدہ کا معنی ہے قبول کرتا ہے اللہ اس کی جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اللہ اس سے قبول فرماتا ہے تو یہاں بھی فرمایا خزومات نہ کم بھی قوت عمل کرو اس پر جو ہم نے دیا ہے تم کو بھی قوت ان مضبوطی کے ساتھ وسماؤں اور قبول کر لو اللہ کے احکام کو وسماؤں سن لو اور قبول کر لو اللہ کے احکام اور قانون کو قالو تو کہا انہوں نے سمعنا و آسینہ سن لیا ہم نے اور نافرمانی کر لی ہم نے یہ کیا معنی ہوا سمعنا و اس کے بارے میں چند اقوال یاد کر لو پہلا قول یہ ہے سمعنا رفعہ کے وقت جب اللہ نے ان پر پہاڑ کو اٹھا کے کھڑا کر دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا سمعنا سمعنا لیکن جب اللہ نے پہاڑ کو ہٹا دیا تو انہوں نے کہا آسینہ پہاڑ کے اٹھانے کے وقت سمعنا کہا تھا پہاڑ کو جب اللہ نے ہٹا دیا تو انہوں نے کہا آسینہ سمعنا و آسینہ کہیں مت دوسرا قول یہ ہے سمعنا بل لسانی آسینہ لیکن یہ قول مرجو ہے ضعیف ہے مان لیا ہم نے زبان سے نافرمانی کر لی ہم نے دل سے یہ قول مرجو ہے اللہ تو دلوں کے بیت جاننے والا ہے تیسرا قول یہ ہے بعض نے کہا تھا سمعنا تو بعض نے کہا تھا آسینہ تو ان سے یہ عذاب یہ پہاڑ ہٹ گیا یہ نیکوں کی نیکی کی وجہ سے ان کی نیکوں کی نیکی کی برکت تھی نا اس برکت نیکوکاروں کی برکت کی وجہ سے ان سے حزاب ہٹ گیا کیونکہ بعض نے کہا تھا سمعنا بعض نے کہا تھا آسینا جو سمعنا کہنے والے تھے نیکوکار ان کی برکت سے یہ پہاڑ ہٹ گیا اور چوتھا قول بہت بہترین ہے یہ بہت اچھا ہے یہاں پہ ظاہر بھی یہی ہے کہ الفاظ تعبیر ہے اعمال سے یہ الفاظ تعبیر ہے ان کے اعمال سے اعمال ان کے ایسے تھے کہ سمین بعض احکام کو مانتے تھے وہ اور بعض کو نہیں مانتے تھے آفتور مینو نبی بات ان کی تھا بھی بعد تو ان الفاظ کے ذریعے ان کے اعمال سے تعبیر کی گئی یہ انہوں نے کہا نہیں تھا لیکن عمل جو یہ کرتے تھے وہ ایسے ہی تھا سمعنا انا والا سمعنا انا مان لیا ہم نے اور نافرمانی کر لی ہم نے سمعنا انا کبھی مانتے تھے اللہ کے احکام کو جن میں ان کا دنیاوی مفاد ہوا کرتا تھا کبھی انکار اور نافرمانی کر دیتے تھے اللہ کے احکام سے جن میں ان کا دنیاوی نقصان ہوا کرتا تھا او شریبو فیقلو بھی ہی اور پلائی گئی تھی ان کے دلوں میں محبت بچھڑے کی اوشریبو اوشریبو او شریبو اوکلونی او کا کے کھلائی گئی تھی پیلائی گئی تھی کیونکہ جو چیز کھائی جائے وہ ہزم ہونے کے بعد فضلہ کے جدا ہونے کے بعد بدن کا حصہ بنا کرتی ہے لیکن پینے والی شے جلد از جلد بدن کا حصہ بن جاتی ہے نس نس تک پہنچ جاتی ہے جب گرمی میں روزہ ہو افطاری کے وقت شربت پیو تو بدن کی رگ رگ تک ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے ذہب زما اب تل تل عروق تل اجرو ان شاء اللہ تعالیٰ تو جو چیز پی جائے جیسے چائے سر میں درد ہو تو چائے پی لو تو فورن دماغ کی رگوں تک وہ کیفین پہنچ جاتی ہے تو پینے والی چیز نس نس تک فورن پہنچتی ہے اسی طرح ان کے دل اور ان کی نس نس تک دلوں کی تہ تک یہ بچھڑے کی محبت پہنچ گئی تھی اتر گئی تھی وہ شری بوفی قلوبی اور پلائی گئی تھی ان کے دلوں میں محبت بچھڑے کی بھی ہم ان کے کفر کی وجہ سے کل بھی سمایا مرکم بھی ہی ایمان کہہ دیجئے بہت برا ہے وہ کہ حکم کرتا ہے اس پر تمہیں ایمان تمہارا تم کہتے ہو ہم مومن ہیں مینو بیما ان ضلا تو یہ تمہارا ایمان تمہیں جس کام کا حکم کرتا ہے وہ کام تو بہت برا ہے وہ بچڑے کی عبادت یہ تمہارا ایمان ہے قلب سمایا مرکم کہہ دیجئے بہت برا ہے وہ کہ حکم کرتا ہے تم کو اس پر ایمانو کم تمہارے ایمان ان کن مومنین اگر ہو تم ایمان والے قل کہہ دیجئے ان کا نت لکم دار الخرت عند اللہ خال من مندون الناس من المتا اگر ہو تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے ہاں یعنی جنت دار الآخرت سے مراد جنت ہے اگر ہو تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ اللہ کے ہاں خالصتا خاص تم نے کہا تھلن تمسن اور اللہ یا مم مادودہ یا تم کہتے ہو لت خلل جنت اللہ من کانا نا حود ن سارا آیت نمبر 111 میں آ رہا ہے تو اگر یہ جنت تمہارے لیے خاص ہو اللہ کے ہاں مندون الناس دوسرے لوگوں کے سوا تو فت امن موت کی تمنا کر لو یہ اعلان مباحلے کا ہے لیکن مباحلہ مناظرے کے بعد ہوتا ہے جب مناظرے میں نہ مانے تو پھر مباہلا ہوا کرتا ہے اب ایک آدمی مناظرے کے لیے نہیں آتا تو اس کے اس کے ساتھ مباہلا بھی نہیں ہو سکتا تو یہود نے اپنے آپ کو جنت کھٹے کا دار بنایا تھا ہو کم آ گیا جب تم جنتی ہو تو دنیا میں کیا کرتے ہو چلو موت مانگ لو نا جنت میں چلے جاؤ چلے جاؤ جنت میں فتح منوت تو موت کی تمنا کرو مباہلا کرو ان کن تم سادقین اگر ہو تم سچے وَلَنْ ہو ابادا ہرگز یہ تمنا نہیں کرتے موت کی کبھی بھی کبھی بھی نہیں کریں گے کیوں بما قدمت ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پتا ہے کہ ان کے اعمال کی سزا ان کو موت کے بعد ملے گی تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ اعمال کی نسبت عیدی کی طرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اکثر اعمال کا صدور عیدی ہاتھوں سے ہوا کرتا ہے ہمارے عرف میں بھی کہتے تیرے ہاتھوں یہ کام ہو گیا تیرے ہاتھوں ایسے ہوا تو وہ ہاتھوں سے اکثر نہیں ہوا کرتا لیکن نسبت ہاتھوں کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ صدور اعمال کسرتن ہاتھ سے ہوتا ہے نسبت آمال ائی دیا تد وجد کثرت سدورئی دیا ولی تمنا ہوا بدم بیما قدمت ہرگز یہ لوگ تمنا نہیں کرتے موت کی کبھی بھی نہیں کریں گے بِمَا قدمت دم اس وجہ سے کہ آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے برے اعمال و اللہ علی ممبز اللہ جاننے والا ہے ظالموں کا ل جدنہم احرس اناسی آلہ حیاتن اور خام پائے گئے ان کو بہت حریث لوگوں میں سے دنیا کی زندگی کا لتا یہ یہود دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت احرس ہے احرس الناس زیادہ حرس کرنے والے ہیں ان کا لگاؤ دنیا سے بہت ہے خام تو پائے گئے ان کو احرسنا سے بہت حریث لوگوں میں سے اعلیٰ حیا زندگی پر حیات اے نوم من الحیات ہی و من الرفاعیہ لمبی زندگی اونچے درجے کے ساتھ وہ من الدینہ شرک اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے وہ بھی دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت احرا الناس ہیں یہود اور مشرقین دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے یو دو لو یو الف الفصنتن چاہتا ہے ایک ان میں سے یود ود چاہنے کو کہتے ہیں چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے لو یو الف صنعتن کاش کے عمر دی جائے اس کو ہزار سال ہزار سال عمر دی جائے کاش کاش کاش اب بھی ہمارے پٹھان کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کے لیے دعائیں اس الفاظ سے کر دی جن سے اسی خاد اسی عمر دی ڈیر شاہ آخر ترکما کب تک مجوس بھی کہا کرتے تھے ایش الفا نوروز ہزار سال زندہ رہو ایش الفا نوروز اور تم لوگ بھی کہتے ہو نا جندے رہو تو جندے رو کا کیا معنی ہے بس تمہاری عمر زیادہ ہو جائے تم پہ موت نہ آئے جندے رہو موت نہ آئے انگریزوں والا شعار بھی اپنایا ہوا ہے ان کی سوچ تو بہت محدود ہے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ گڈ نائٹ گڈ آفٹر نون اب اس کا معنی دیکھو گڈ مارننگ اچھی صبح گڈ نائٹ اچھی رات تو یہ گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ یہ کوئی سلام ہے یہ کوئی تحیہ ہے ہیلو ہائے اور بائے ہمارے اسلام نے کتنا اچھا طریقہ بنا بتایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہترین دعا بھی ہے اور اچھے کلمات بھی ہیں سلام ہو تم پر اللہ کی رحمتیں ہو تم پر برکت ہو تم پر تو اس کو چھوڑ کے ہائے بائے اور ہیلو کے پیچھے جانے والو گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور گڈ آفٹر نون اور گڈ نائٹ کے پیچھے جانے والوں اسی طرح دنیا کی محبت دلوں میں جم جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے دلوں پہ کسافتیں آ جاتی ہے یوحدم عمر الفسنت لو تمنا <تصفح> ہے الف صنت عدد کامل چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے کاش کے عمر دی جائے اس کو الف سنت ان ہزار تو پھر بھی یہ اللہ کے عذاب سے بسیر بیما یا امرور اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کا جو یہ عمل کرتے ہیں جو عمل یہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والا ہے کل من کا نا فن کلبی کا یہ دوسرا حصے کا مضمون شروع ہو گیا پہلا حصہ تقریباً ختم ہو گیا یہ چار آیتیں ستانوے اٹھانوے ننانوے سو پہلے حصے سے یعنی توحید کے مسئلے کے ساتھ بھی لگتی ہیں بعد والے حصے سے یعنی رسالت کے مسئلے کے ساتھ بھی لگتی ہیں کیوں اس میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے اور توحید کا مسئلہ رسول اللہ پہ نازل کرنے والا لانے والا اللہ کی طرف سے لانے والا جبرائیل تھا رسالت کی صنعت جبرائیل ہے رسول اللہ کی طرف سے وہی اور پیغامات لانے والا تو توحید اور رسالت دونوں کے درمیان میں جبرائیل کا واقعہ تو دوسرے حصے کا مضمون جو کہ اس بات رسالت پر مشتمل ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اس بات ہے اس میں یہاں سے شروع ہو گیا تو ہم نے اصول اصول القرآن میں یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن کریم کا ایک مسئلے کے ثابت کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں کبھی دلائل عقلیہ کبھی نقلیہ کبھی وحیا کبھی ہاتھ اور کبھی کبھی معترضین منکرین کے اعتراضات کے جوابات کے ذریعے مسئلے کو ثابت کیا جاتا ہے قرآن میں یہاں بھی یہی طرز اختیار کیا گیا کہ مسئلے رسالت اس بات رسالت کے لیے منکرین رسالت کے اوہام شبہات اعتراضات کے جوابات ہیں نو اعتراضات ہیں پہلا اعتراض دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تجھے اس لیے نہیں مانتے کہ تیرے پاس وہی جبرائیل لے کے آیا کرتا ہے اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے اس نے ہمارے آبا پر عذاب نازل کیے تھے تو اس لیے ہم تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کے پانچ جوابات ہیں انشاءاللہ شاء کی تفسیر تو کی ہیں دوسرا اعتراض ہم تجھے اس لیے نہیں مانتے کہ تو سلیمان کو بھی پیغمبر کہتا ہے حالانکہ وہ تو جادوگر تھا تو اس کا جواب ایک سو دو نمبر آیا میں ما کفر سلیمان ولا کن شیاتی کفر سلیمان ولا کن کفر نفر الناس مونا سے وما کفر سلیمان سلیمان نے جادو اور کفر نہیں کیا تھا کفر تو شیاتی نے کیا تھا تیسرا اعتراض تو جادو کو کفر کہتا ہے حالانکہ یہ تو فرشتے لے کے آئے تھے بابل شہر میں ہاروت و ماروت دو فرشتے لے کے آئے تھے جواب اسی ایک سو دو نمبر آیت میں وما ان ضلع عالل ملا کئی بھی بابلا ہارو تو مارو وما تو فتنت الفلا تک فر تیسرا اشکال چوتھا اعتراض اچھا تو اللہ کا پیغمبر ہے تو تو ہمیں صحیح الفاظ سے کیوں منع کرتا ہے رائنا سے تو اس کا جواب لتقول رائنا وقول ان الفاظ مشتبہ نہ کیا کرو نہ بولا کرو سری الفاظ کیوں نہیں بولتے ان رائنا میں اشتباہ ہے شرک کا اشتباہ ہے بے ادبی کا تو اس سے احتراز کرو وقول انظرنا زورنا پانچواں اعتراض تو کیسا اللہ کا نبی ہے کہ کبھی ایک حکم اور کبھی دوسرا حکم کبھی حکم کرتا ہے کبھی اس سے منع کرتا ہے کبھی کہتے ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو کبھی کہتا ہے نہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا آپ دوسری طرف تو اس کا جواب میں تو نسخہ کا قائل ہوں اللہ کے حکم کا پابند ہوں مانن سخ من تھی نہ ان سحا نہ تھی بخیر منہا او مسلحا اللہ جو کہتا ہے بس میں وہی کرتا ہوں حکم اللہ کا ہو میں پابند اللہ کی طرف سے منع آ جائے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں مانن سخمینا ایتی نہ بخیر او مسرہ اعتراض تو کیسا اللہ کا نبی ہے تو تو اللہ کے نائبوں کو نہیں مانتا اولیا کو نہیں مانتا اللہ کے چہیتوں کو نہیں مانتا جواب کال التخ اللہ ولادا سبحانہ بلو مافی سماواتی ول اردی کل اللہ قانیتون بدیو سماواتی ول اردی داقا امرن فنما یق الن فیقن ایک سو سولہ اور ایک سو ستارہ نمبر آیت میں پانچ جوابات ہیں اس چھٹے اعتراض کے دیکھیے پہلے اور چھٹے اعتراض کے پانچ پانچ جوابات ہوئے کیوں یہ دونوں خطرناک تھے پہلے اعتراض صنعت پہ تھا تو اس کے بھی پانچ جوابات اور چھٹا اعتراض عقیدے پہ تھا اتخذ اللہ ولادا تو اس کے بھی پانچ جوابات جب موترس کا اعتراض صنعت پہ ہو تو ڈٹ کے جواب دینا اور جب موترس کا اعتراض عقیدے پہ ہو تو بھی ڈٹ کے جواب دینا ساتواں اعتراض تیری رسالت پہ اللہ ہمیں کہہ دینا تو جواب آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں وکال اللہ علیہ عالم الکلی مل و تعطینہ آیا کا قول اللہ امن قبل قول تشابہت قلوبی اب ساتویں اور آٹھویں اعتراض کے درمیان واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا تین مقاصد کے لیے واقعہ میں تین مقصدی باتیں ہیں ایک بیت اللہ بنیت للتوحید توحید فلی متشری بیت اللہ تو توحید کے لیے بنایا گیا تم اس میں شرک کیوں کرتے ہو رئیس الموحدین نے یہ تو مرکز توحید تعمیر فرمایا تھا تم شرک کیوں کرتے ہو آاہدنا ابراہیم و اسماعیل رقود دوسرا مقصد اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کے یہ آخری پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے تمہارے آبا انبیاء کی ابراہیم اور اسماعیل نے ان کی باست کی دعا مانگی تھی ربنا وباطفی ہم رسولم منہم یتلو علی ہم آیاتی کا ویو المحم الکتاب و الحکمت ہم کا انتل الحکیم تم اس نبی کا خلاف کیوں کرتے ہو اور تیسرا مقصد اس واقعے کا ابراہیم علیہ السلام، یہ توحید کا مسئلہ توحید کا مسئلہ اتفاقی مسئلہ ہے خصوصاً تمہارے آبا انبیاء کرام نے تو اس پہ وسیعت بھی کی تھی وسع بہا ابراہیم و بنی ہی پیغمبروں نے اس پہ وسیعت بھی کی تھی یہ تین مقاصد ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ایک بیت اللہ بنیت للتوحید توحید فلی متشری اللہ بیت اللہ تو بنایا گیا تھا توحید کے لیے توحید کے مرکز میں شرکیوں کیوں کرتے ہو دوسرا مقصد آخری پیغمبر دعا ہے تمہارے آبا کی تم اس کا خلا ان کا انکار کیوں کرتے ہو تیسرا مقصد توحید اتفاقی مسئلہ ہے بین الانبیاء تم اس میں اختلاف کیوں کرتے ہو خصوصاً تمہارے آبا نے تو اس پہ وصیت بھی کی تھی وسا بہا ابراہیم و و عاقوب پھر آٹھواں اعتراض نبی علیہ السلام کی رسالت پر اعتراض تحویل قبلہ پر تو دوسرے سپارے کے شروع ہوتے ہی تحویل قبلہ کی علت ذکر ہو رہی ہیں سیق الصفہ ما سما اللہ قبلتی ہم قانو علیہ قل مشرق و المغرب اور نواں اعتراض صفا اور مروا پر آیت نمبر ایک سو اٹھاون میں ہمیں بتوں کے طواب سے منع کرتے ہو خود صفا اور مروا کے درمیان چکر لگاتے ہو تو جواب ان صفا ول مروا تھا من شا اللہ ان اللہ اپنی اپنی جگہ پھر تفصیل کریں گے یہ تو اس حصے کا خلاصہ تھا کہ دوسرا حصہ جو آیت نمبر ایک سو چھتر تک ہے اس دوسرے حصے میں سر بقرہ کے اس دوسرے حصے میں دوسرا مقصدی مسئلہ اور دعوی ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول کی رسالت کا اثبات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات کے لیے طریقہ دفع اعتراضات کا اپنایا گیا منکرین رسالت کے نو اعتراضات اور ان کے جوابات پہلا اعتراض تھا ہم تجھے مان لیتے لیکن تیرے پاس وہی لانے والا جبرائیل ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ ہمارا دشمن ہے اس نے اپنے ہمارے آبا کو عذاب دیے تھے عذاب لے کے آیا تھا قلمن کا نا ادولی جبریلا کل من کا نا ادولی اللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالہ ہو گئے تھے بیت المدراس جو یہود کے مدرسے تھے اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بحث کی تھی من کانا من شرطیہ ہے جواب شرط یعنی جزا اس کی مقدر ہے من کانا عدو و تو جزا فلا انصاف لہو اسے یہ بینصاف ہے یا فین ظالم تو پھر فین نہ على اعلیٰ کا یہ علت قائے مقام جزائے محظوفہ کے ہوئی قل کہہ دیجئے من کانہ عدو ولیجبریلا جو کوئی بھی ہو دشمن جبرائیل کا جزا محضوف ہے فلا وجہ یاداوتی ہی یا فلا انصاف لہ یا فعن ہو تو اب علت قائم مقام جزائے محظوفہ کی فعن ہوں نزل قلب کا دوسری کوئی وجہ نہیں جبرائیل سے دشمنی کی مگر یہ کہ جبرائیل نے اتارا ہے یہ قرآن بزن اللہ اللہ کے حکم سے جبرائیل اللہ کے حکم سے قرآن تیرے دل پہ لانے والا ہے جبرائیل بیزاوی نے گیارہ لغات ذکر کی ہیں جبرائیل جبریل وغیرہ وغیرہ جبریلا جو کوئی بھی ہو دشمن جبرائیل کا تو اس دشمن کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کا یہ دشمن جبرائیل کا بے انصاف ہے یہ ظالم ہے کیوں فین نہ ہو نظلح اعلیٰ کلبی یہ پہلا جواب علت قائم مقام جزائے محظوفہ کی کیا مانا دوسری کوئی وجہ نہیں مگر یہ وجہ ہے کہ فین ہو یقیناً اس جبرائیل نے نزلہ اتارا ہے یہ قرآن علاقل بھی کا تیرے دل پر بھی ازن اللہ اللہ کے حکم سے تو اصل دشمنی ان کی قرآن کے ساتھ ہے اسی لیے قرآن لانے والا جبریل بھی ان کا دشمن ہے آج ہمارے ساتھ بھی یہ لوگ دشمنی کرتے ہیں صرف اس قرآن کی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کی اشاعت کو اپنا نسب العین بنایا ہوا ہے عوام خواص تک اللہ کے قرآن کو پہنچانا ہے سارے جہان میں قرآن کا انقلاب برپا کرنا ہے قرآن ہی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے سندی صاحب امام انقلاب کا یہ مقولہ ہمارے لیے تو اس پرامن انقلاب اور پرامن جد و جہد کے لیے ہم نے قرآن کے دروس کو عام کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اسی وجہ سے قرآن کے دشمنان مبتدیعین مشرقین اہل زیغ ہماری دشمنی پہ آمادہ ہے فلاں وجہ لاداوتی دوسری تو کوئی وجہ نہیں فن ضلہ اعلیٰ کل بھی کبھی بس یقیناً اس جبریل نے اتارا ہے یہ قرآن آپ کے دل پر آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے مصدی کلمہ بین یہ یہ دوسرا جواب ہے یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہیں قرآن سے پہلے جو کتابیں جو امبیائے قرآن میں ان کی تائید اور تصدیق ہے مصدقلمہ بین ادئی اس قرآن میں تو تورات کی تصدیق ہے تمہاری کتابوں کی اور انبیاء کی تصدیق ہے تیسرا جواب وہ ہودن یہ لوگ جبریل سے دشمنی قرآن کے لانے کی وجہ سے کرتے ہیں حال یہ ہے کہ قرآن میں تصدیق ہے لما بے نئے تو ان کی اپنی کتابوں سے بھی دشمنی ہے اس میں بھی تحریف کے مرتکب ہے یہ تیسرا ہودن جبرائیل تو ہدایت کا پیغام لے کے لائے ہیں تو یہ لوگ گمراہ ہیں اس لیے جبرائیل سے دشمنی کرتے ہیں چوتھا جواب بشرائل مومنین جبرائیل تو وہ کتاب لے کے آئے ہیں جس میں بشار بشارتیں ہیں خوشخبریاں ہیں مومنوں کے لیے اور یہ مومن نہیں ہیں اسی لیے جبرائیل سے دشمنی کرتے ہیں اور پانچواں جواب جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن جو اللہ کا دشمن وہ کافر ہے آیت نمبر اٹھانوے مصدی کلیمہ بے ندی یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو اس سے پہلے تھی وہ اور یہ ہدایت ہے وہ بشرالمن اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے مومنوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے بشارت ہے منکانہ عدو اللہ و ملا ہی و ہی و جبریلا و میکالا اور جو کوئی بھی دشمن ہو اللہ کا اللہ کے فرشتوں کا اللہ کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکایل کا ملائی کتھی میں تو یہ دونوں داخل تھے لیکن ان دونوں کو دوبارہ ذکر کیا مجبریلا و میکالہ کیونکہ اعتراض بھی انہوں پہ انہیں پہ ہوا تھا اور انکار ہی ان پہ ہو ان سے ہوتا تھا تو اس لیے قرآن نے ملائکتی ہی عام ذکر کر کے پھر جبریلا ومی خاص ذکر کر دیا اس لیے کہ ان کے ناموں پہ یہ یہود نالا ہوتے تھے اور ناراض ہوا کرتے تھے تو اللہ نے ان دونوں کے ناموں کو جدا ذکر کر دیا کہ جبرائیل اور میکائل کی دشمنی تو تمام تمام فرشتوں کی دشمنی ہے اللہ کی دشمنی ہے رسول رسولوں کی دشمنی ہے تو جو جبریل اور میکائل اللہ اور فرشتوں پہ غمبروں کا دشمن ہو من کانا عدوان من یہاں بھی شرط کی جگہ ہے تو جزا محضوف ہے فہو کافر یا فہو مجزی عم بناری جو کوئی کے دشمن ہو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا تو فین اللہ ادول لِّلْكَافِرِينَ یہ کافر ہے اور بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا اللہ کافروں کا دشمن ہے أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقیناً نازل کی ہے ہم نے تیرے پا طرف آیت واضح واضح یہ صدق ہے قرآن کریم کا ہم نے آپ کی طرف واضح واضح بینات آیاتم بینات واضح واضح آیات نازل کی ہے آیاتم بینات سے مراد قرآن کریم ہمایک فروبی ہا افاس کن اور انکار نہیں کرتا ان آیتوں سے مگر فاسق فاسق ہی ان آیتوں سے انکار کیا کرتے ہیں مومن تو انکار نہیں کرتے اوک الماحد آہدن فریقم بل اکثر یہ وعدہ کر لیں کوئی وعدہ آہدو آہدن آہدن مفول مطلق ہے جب مصدر فیل کے بعد آئے فیل کے معنی میں تو اسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے کبھی یہ فیل کے لفظ سے ہوگا جیسے یہاں تو اس کو من لفظی ہی کہتے ہیں اور کبھی لفظ تو جدا جدا ہوگا معنی ایک ہوگا تو اس کو من غیر لفظی ہی کہتے ہیں اس مفعول مطلق کے تین فائدے ہوتے ہیں تکرار فیل استقمال فیل اور ایسال فیل فائل کو ہی فیل کا تکرار فیل کا استقمال فیل کو کمال تک پہنچانا اور فیل کا ایسال فائل کی طرف فیل کو موصوب منسوب کرنا بنفسی ہی کہ یہ فیل فائل نے بینفسی کیا ہے بلواستا نہیں تو یہ بنفسی جب وعدہ کر دیتے تھے اوک اللہ آہد آہدن آیا ہر بار جب وعدہ کیا انہوں نے ایک وعدہ نبز فری منہم تو پھینک دیا اس وعدے کو ایک گروہ نے ان میں سے ایک گروہ نے ان میں سے اس وعدے کو پھینک دیا نبس کے تہل کاؤش سراطن لجل کر کسی چیز کو جلدی سے پھینکنا کراہیت کی وجہ سے جیسے سورہ عال عمران کے 187 نمبر آئے میں وعدہ ہے لتوبئی انحو لا سلا تک اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اس کو چھپاؤ گے نہیں تو نبز فریقم چھپا لی اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی انہوں نے عرب کی اصطلاح میں نبز ایک چیز کو بے پروا ایک چیز میں بے پروائی اختیار کرنے کو کہتے ہیں اہل عرب کی اصطلاح میں نبس کسے کہتے ہیں کسی چیز میں بے پروائی بے رغبتی ظاہر کرنا تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وادوں میں یہ بے پرواہ ہوا ہو جایا کرتے تھے جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر بہان میں اور سورہ قصص کی آیت نمبر چالیس ایک آدمی نے کسی کی طرف خط بھیجا تھا تو وہ خط اس کے مضمون اس کے مزاج کے برابر اس خط کا مضمون نہ ہو تو وہ اسے رکھ دے ایک طرف چھوڑو یار ان باتوں کو تو اس دوسرے آدمی نے کہا نظر تلا انوانی ہی فنبست ہوبز کن عالم من عال کبالیا تو نے خط کے عنوان کو دیکھ کر پھینک دیا کا نبضی کا نالمن نالی کا جیسے تو اپنے چپل اور کو پھینکتا ہے چپل میں کے ساتھ گندگی لگی ہو تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے ہمارے اساتذہ خصوصاً حضرت شیخ القرآن علی الغفران مولانا غلام حبیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شیخ غلام اللہ خان علیہ الغفران فرماتے تھے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا کتاب کا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا اسے نبس کیا آیا؟ قرآن نے اسے کیا کہا نبس کہا وعدہ کیا تھا اللہ نے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تک انہوں نے وہ چھوڑ دیا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا بلک سر لا امین بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے اکثر تو ایمان ہے ایمان نہیں لاتے والا جا رسول اور جب آگیا ان کے پاس عظیم الشان پیغمبر آگیا ان کے پاس رسول عظیم الشان پیغمبر میں نے عند ہی اللہ کی طرف سے مصدق معہم تصدیق کرنے والا اس کا جو ان کے پاس تھی ان کی کتاب و انبیاء اور ادیان کی تصدیق کرنے والا نبذ فریقی الكتاب کتاب اللہ ورا ظہور تو گرا دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی تھی کتاب گرا دیا کتاب اللہ مفرول ہے نوازا کے لیے گرا دیا ان اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو وراء ظہور اپنی پیٹوں کے پیچھے کمروں کے پیچھے یعنی سے پوشت گرا دیا وراء ظہور اسی لیے سفیان سوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں افنائے عمرنا فی نا فل فنا كِتَابَ کی وَرَاءَ اللہ ورا ہی نَقُولُ لِرَبِّنَا فِي الْمَعَادِ نقول ربینا سوری فرمایا کرتے تھے افنا عُمْرَنَا فِي الْإِلَاءِ وَالزِّهَارِ ظہاری ہم نے اپنی عمر کو صرف کر دیا ایلا اور زہار کے مسائل میں فنا كِتَابَ کی وَرَاءَ اللہ ہی ورا ہم نے اللہ کی کتاب کو پسے پش گرا دیا تھا فماذا نقول لربنا نہ المعاد ہم اپنے رب سے قیامت میں کیا جواب دیں گے کیا کہیں گے اور پھر فرمایا کرتے تھے اللہ نبزو کتاب کمیو را از ہو نبزو کتاب کمیو ورا از و تمسکوبی ذخاری فل حزیانی فل ما قال اللہ وکال رسولی ہی وکال صحابت ہم اللہ تیری کتاب کو انہوں نے پسے پش گرا دیا و تمسکو بھی ذخاری اور آبسیات مسخروں میں تمسک کر دیا اس کو پکڑ لیا فل ما قال اللہ وکالا رسولی ہی علم تو وہ تھا جو اللہ نے کہا تھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وکال صحابۃ ہم اور صحابہ نے جو کچھ کہا ہے وہی علم ہے جو کہ عقل والے لوگ تھے تفسیر روح المانی میں آلوسی رحمۃ اللہ لے نے فرمایا تھا المراد من اطراح اطراحہ تفصر رحلانی المراد من نبزی اطراح و احکامیہ نبس سے مراد اللہ کی کتاب کے احکام پہ عمل نہ کرنا اس سے جدا ہونا اطراح و احکام امام شابی کا قول ذکر کیا ہے امام شابی فرمایا کرتے تھے ہوا بین دیم یقر ہو ولا کن نبز العامل ابھی ہوا بینائیم <عَيْدِيهِم> یہ کتاب ان کے سامنے پڑی ہوتی تھی اکرؤ اس کو پڑھتے تھے یہ لوگ ولا کن نبز العامل ہی لیکن اس پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے تو نبس کیا ہے عمل نہ کرنا مانتے تو تھے پڑھتے تو تھے لیکن عمل نہیں کیا کرتے تھے سفیان ابن اینا رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی علامہ کرتبی نے ذکر کیا معالم و اور تفسیر خازن اور تفسیر الجمل اور سالبی نے بھی اور سال سالبی نے بھی ذکر کیا ہے سفیان ابن اوینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادرجوح فلحری ودی باج ادرجوہ فل حریری ودی باج فضتیلم یو ہلو وَلَمْ حرام ہو فضالی کنب انہوں نے اللہ کی کتاب کے لیے حریر اور دیباج حریر اور دیباج ریشم کے غلاف بنائے تھے حریر اور دیباج موٹی ریشم اور پتلی ریشم کے غلاف بنائے تھے وہ ہلو ہو بھی کبھی سونے اور کبھی چاندوی کے پانی سے اللہ کی کتاب کو لکھا کرتے تھے اتنی تعظیم اور ادب کیا کرتے تھے ولم یو ہلو ہو ولم یو حریم ہو اس کے حلال کو حلال نہیں جانتے تھے اور اس کے حرام کو حرام نہیں مانتے تھے فضالے کا یہی تھا نبز گرانا اور چھوڑنا اللہ کی کتاب کا اسے نبز کہا گیا ان اللہ ددینہ امرتہ ہم اندینہ ان امرت ہم ان ادلو نبزو کتاب کا وسط وسطل محرمہ وہ لوگ جنہیں اللہ تو نے حکم کیا تھا کہ یہ عادل کرے انصاف کرے توحید پہ قائم رہیں انہوں نے تیری کتاب کو گرا دیا اور حرام کو حلال بنا دیا حرام کو حلال ٹھہرا دیا نب ظفری قم الدین کتابہ آ میرے شابی بھی کہتے کانبئی نبز العامل بھی ابن کثیر نے قطادہ کا قول بھی ذکر کیا ہے حضرت قطادہ فرماتے نل قوم کانو یا جہدو بھی اللہ کی کتاب کو جانتے تھے لیکن عمل کو چھوڑ دیا اور کتاب کے احکام کو چھپا دیا اور اس سے اناد اور ضد کی وجہ سے انکار کر دیا اس کے احکام کو چھوڑ دیا ہاں آج بھی یہ حال ہے نا تو نمیدانی کے کی آئی تو چیست اقبال کہتا ہے تو نمیدانی کے کی آئی نے تو چیست زیر گردوں سر تمکی نے تو چیست آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست قدیم تجھے پتا نہیں کہ ترائن کیا ہے اس نیلے آسمان کے نیچے اور بھوری زمین کے اوپر تمہاری تمکین اور تمہاری عزت کا راز کیا ہے وہ یہ قرآن زندہ قرآن ہے کہ اس کی حکمت لا یزال ہیں قدیم ہیں پھر دوسرے مقام پہ علامہ کہتے ہیں اقبال ماہ ما خاکو دل آ گاہوس ارتسا مشکن کے حبل اللہ از کے آئی نے مسلمان زندہ ہست پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست میں تو خاک ہوں خاک ہوں ماہ ہما خاکو دل آگاہ میں تو خاک ہوں میرے دل کی آگاہی کا ذریعہ اس زالے کل کتاب ہے اعتصام مشکن کے حبل اللہ اس اللہ کی کتاب پہ مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ اللہ کی رسی یہی ہے اللہ سے نسبت وفا کا ذریعہ ہی یہی ہے ازی کے آئین مسلمان زندہ ہست پہ کرے ملت قرآن زندہ ہست ایک ہی آئین اور دستور ہے کہ مسلمان عزت کی زندگی سے زندہ ہے وہ قرآن کے ذریعے امت مسلمہ کے اتفاق زندہ ہے یہی ایک ہی راز ہے ایک ہی ذریعہ ہے پیر چلاسی بھی فرماتے ہیں زامن جاہے مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں ہاں یہ ہے وہ قرآن مگر کامل تیرا ایمان نہیں ایک ہو کر تم ہما حبل خدا کو تھام لو نسرت مومن بتا کیا وعد رحمان نہیں دیکھتا ہوں میں کفے مسلم میں ہر ایک چیز کو عامل قرآن نہیں ہے اس لیے ذیشان نہیں رومی بھی کہتے ہیں راہ زنا بر حفظ او رہبر شدن اسکیتا ب صاحب دفتر شدن جزب قرآن زی غمی ہست فقر قرآن اسل شہن شاہی ہست نقش قرآن چودری عالم نشست نقش ہائے کاہنو پاپا شکست راہ بر حفظ او راہبر شدن قرآن کے یاد کرنے کی وجہ سے چوریاں کرنے والے دوسرے کے دوسروں کے مالوں کو چھپانے والے اور لوٹنے والے قرآن کے وجہ سے رہنما بن گئے دفتروں کے مالک بن گئے قرآن کے بغیر تو شیر بھی گیدڑ ہے اور قرآن کا فقر بڑی شہنشاہی ہے فقر قرآن اسل شہنشاہی ہست نقش قرآن چون دری عالم نشست قرآن کے انوارات جب اس عالم میں پھیل جائیں گے نقش ہائے پاپا شکست ہر باطل کی چھٹی ہو جائے گی لیکن اب نہ بزو و تمسکو بھی ذخاری اور چیزیں بہت ہیں ہمارے طلبا حضرات بھی قرآن میں اتنا شوق ذوق نہیں رکھتے جتنا کہ منطق اور فلسفہ اور دوسرے فنون میں رکھتے اللہ کو نظر در حال خود اے نا تمام بہت اچھی نصیحت ہے جہ در تحصیل منطق میں برام یہ تو کیا کر رہا ہے تھوڑی سی زندگی ہے ساری زندگی سغرا اور کبرہ میں گزار دی ذرب ذربا ذربو میں گزار دی قرآن کے پیچھے قرآن کے لیے تڑپے نہیں تو امام غزاری رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہوا تو آخری عمر میں سارے مشاغل کو چھوڑ کے صرف قرآن و حدیث تو جب فوت ہو رہے تھے مات نے ہمیں یہی مشن دیا ہے قرآن کو ہاتھ میں لے کر دنیا میں پھیل جاؤ اور قرآن انقلاب کے لیے پرامن جد و جہد کرو اپنے اپنے علاقوں میں قرآن کے دروس اور حلقے قائم کر دو کہاں کسی کو فرصت ہی نہیں علما جاہم رسول عند اللہ مصدقہ معاہم جب آ گیا ان کے پاس عظیم الشان پیغمبر رسول میں تنوین لعظیم ہے تفسیر سعدی لکھتے ہیں ہر وہ آدمی جو کسی شے کا نفع چھوڑ دے تو وہ نفس کے ضرر میں مطلع ہو جائے اور جو اللہ کے در میں توازو ترک کر دے وہ مخلوق کے در میں توازو میں مبتلا ہو جائے گا یہ دونوں ذلت کے اسباب ہیں تفسیر سادی پختو کیم درتم ہر اگ سڑے چ نفی شے پریگ دی حگپ پزارر د نفس کی مبتلاشی اوسوگ چدا اللہ تا توازو پری دی اگپ توازو دا مخلوق کی مبتلا شی او زلی شی۔ جو فائدے والی چیز چھوڑ دے فائدہ تو قرآن میں تھا تو وہ نفس کے ضرر میں مبتلا ہو جائے گا تفسیر سعدی بہت قیمتی بات لکھی ہے اس نے علما جا ہم رسول منہ قرآن کو چھوڑ کے نفس کے ضرر میں مبتلا ہو گئے وہ اس ضرر کے آثار آج دیکھو وبائے کہاں تک پہنچ گئی یہ دنیا اللہ سے بغاوت کرنے کے جرم میں علما جام رسول امن عمد اللہ جب آ گیا ان کے پاس عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے مصدق الماماہم تصدیق کرنے والا اس کا جو ان کے پاس تھی نبا ظفریق امن اللہدین اوت الک تو گرا دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو جن کو دی گئی تھی اللہ کی کتاب گرا دیا انہوں نے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو ظہورہم اپنے پس پشت کان ہم لا یا لمون گویا کہ یہ نہیں سمجھتے نہیں جانتے جاہل ہیں یہ سر سمجھنے کے باوجود بھی نہ سمجھ بن گئے وتما تتلشیاتی اعلی ملکی سلیمان وما کفر سلیمان کفرونا <الصحراء> یہ دوسرے اعتراض کا جواب اعتراض یہ تھا کہ تو سلیمان کو پیغمبر کہتا ہے حال یہ ہے کہ سلیمان تو جادوگر تھا آج ہمارے عوام میں بھی یہ بات مشہور ہے یہ سلیمانی ٹوپی ہے اور یہ سلیمانی عقیق ہے اور یہ سلیمانی انگوٹھی ہے مانا سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی اس انگوٹھی کے زور پہ وہ کام کیا کرتا تھا جنات کو قابو کرتا تھا اور وہ ٹوپی تھی اس ٹوپی کے ذریعے اڑتا تھا یہ کیا من قصے ہیں پھر ایک دن وہ انگوٹھی گر گئی دریا میں تو دریا میں مچھلی نے کھا لی تو ساری حکومت اور سلطنت سلیمان کی چلی گئی تو سلیمان نوکری کرنے لگا معاذ اللہ کسی کے پاس نوکر ہو گیا تو نوکر نے ایک دن مچھلی پک لائی تھی مچھلی پکانے کے لیے سلیمان کو کہا سلیمان جب مچھلی صاف کر رہے تھے اس کے پیٹ کو چیرا تو پھر انگوٹھی اس میں سے نکل آئی تو اس کو پہن لیا تو پھر بادشاہت مل گئی یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے سلیمان اللہ کے نبی تھے اور نبی جو جتنا جتنی سلطنت تھی یہ ساری سلطنت موج تھی نہ انگوٹی کا کمال تھا نہ ٹوپی کا کمال تھا نہ عقیق کا کمال تھا نہ پتھر کا کمال تھا میرے اللہ میرے اللہ کی قدرت تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو موج اللہ نے یہ اختیارات دیے یہود سلیمان اور داود کو اللہ کا نبی نہیں مانتے اسی لیے قرآن جب انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے تو سلیمان اور داود کا نام لے لیتا ہے ما کفر سلیمان یہ نسبت سلیمان کی طرف جھوٹی ہے یا اعتراض یہ ہے کہ تو ندا غیر اللہ کی ندا کو کفر کہتا ہے حالانکہ سلیمان کی کتابوں میں ندا غیر اللہ کی کو کی گئی ہے تو جواب یہ نسبت غلط ہے ما کفر سلیمان جواہر القرآن حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان کی وہ یہ اعتراض اس طرح بناتے ہیں اور سمت الدورن میں حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکدہ ما کفر سلیمان نسبت سلیمان کو جادو کی, کی, کی گئی یہود نے کی تھی تو جادو کو ہے ما کفر سلیمان جادو شہر کی تیرہ اقسام ہیں جادو میں اثر ہے لیکن جادو کی تاثیر اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے جیسے کبھی کسی کو چارپائی میں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور زیارت میں قبر کے ارد گرد ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے گھر آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کہتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں کہ اولیاء کچھ نہیں کر سکتے کر لیا بیماروں کو ٹھیک کر دیا یہاں افغانستان میں مزار شریف ہے سخی کی درگاہ ہے تو سال میں ایک بار اس کا اور ہوتا ہے پرچم کشائی ہوتی ہے جب اس کی پرچم کشائی ہوتی ہے تو ایک ڈراما کیا جاتا ہے جنڈے کے نیچے پرچم کے نیچے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے منجور کو جو ویسے ہی ڈراما کرتا ہے کہ میں نابینا ہوں اندھا ہوں تو جب جنڈا اٹھایا جاتا ہے تو کہ وہ آنکھیں کھول دیتا ہے تو پھر دیکھنے لگتا ہے تو لوگ چیخے مارتے کور بینا شد کور بینا شد اندھا بینا ہو گیا اس کی نظر آ گئی تو یہ کام ہونا کسی چیز کے اور کسی کام کے جواز کی دلیل نہیں ہے تاثیر تاثیر تو شہر میں بھی ہے تو کیا سحر جائز ہے اثر پہر کے اشتخو اثر د سحر د سحر د جواز د پار دلیل نہ دے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یہ کتاب سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات نے لکھی تھی شیاتی نے لکھی تھی آصف ابن برخیہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا ہاداما کا تب آصف ابن و وزیر و مملکت سلیمان علیہ صاحب الملا اس کے بارے میں ابن کثیر نے بہت اچھا کلام کیا ہے ہم وہ کلام ذکر کرتے ہیں لیکن پہلے شہر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اجتنیبو اج تنیبو سب الموبی یا رسول اللہ وما ہننا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان سات چیزوں سے خود کو بچاؤ جو ہلاک کرنے والی ہیں سات باتیں ہیں تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما ہننا یہ سات موبقات ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا شرک باللہ ایک ہلاک کرنے والی چیز اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے دوسری و شہر سحر, سحر ہے سحر یہ موبقات میں سے ہے جادو اور تیسری قتل النفس نفس ہے التی حرم اللہ اللہ بالحق کسی کو قتل کرنا اور چوتھی عقل الربا ہے سود کھانا اور پانچویں عقل مال یتیم یتیم کا مال کھانا اور چٹی و یوم مضاحفی جنگ میں میدان جہاد میں کافروں سے پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے اور ساتویں و قصف المحسنات المؤمنات الغافلات بے گناہ مومن ناخبر پاک دامن عورتوں کو بدنام کرنا یہ سات اجتنی و سب الموبقات ان سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ان میں سے ایک سہر ہے اس یہودی ساحر تھا اس نے کیا تھا یہ یاد رکھو آج بھی یہود مسلمانوں کا خلاف کے خلاف شہر کی طاقت استعمال کر رہے ہیں اکثر امت سہر میں مبتلا ہے اکثر امت نہ سمجھ ہے سمجھتے نہیں ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ہاں جو بہت بڑی عزم من ہو اللہ سے بڑا کوئی نہیں وہ بھی کلیمات اللہ تامات میں اللہ کے کلمات جو تام ہیں ان کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کر تو اللہ تھی وہ تام کلمات لائی جاویز ون بر ولا فاجرون جن سے تجاوز اور جن کا خلاف نہ نیک کر سکتا ہے قبلہ کر سکتا ہے ببی اسماعل ببی اسماء اللہ حسنہ اور اللہ کے نیک اللہ کے اسماع حسنہ کے ذریعے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں تمام اسماء حسنہ کے وسیلے ما عالم منہا ومالم عالم وہ اسماء حسنہ جو مجھے معلوم ہے وہ کہ جو مجھے معلوم نہیں انساروں کے وسیلے میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں کس چیز من شرما ما کا ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا وہ بڑا آ وہ آ وہ چیز جو نکلی وہ چیز جو اگی ہر چیز جو دریا میں ہو بر میں ہو بحر میں ہو جو کھیتوں میں ہو ساری چیزوں کے شر سے اللہ مجھے بچا تو یہ کلمات اپنے معمول میں شامل کر دیا آخری صورت فلاقین معوزات اس کو پڑا کرے آج یہودی ساحرین کی ایک تنظیم ہے یہ ریسرچ ہوئی ہے اور یہ معلومات باؤسخ ذرائع سے حاصل ہوئی ہے اسرائیل نے ایک تنظیم بنائی ہے جو تنظیم امت پہ سحر کے لیے ساحرین کی ہے اور وہ انڈر گراؤنڈ ہے ان کی مراعات اسرائیل کے وزیروں کی مراعات سے زیادہ ہے اور دن رات ان کا کام امت مسلمہ پر سحر کرنا خصوصاً امت کے علما پر علماء کو کم از کم اور بچوں کو ان اوراد اور وظائف مسنونہ کے ذریعے سحر کے شر سے بچانا اور ساہر کے شر, شر, شر, شر, شر سے بچانا چاہیے قرآن میں جو اثر ہے وہ سحر میں نہیں ہے قرآن میں توڑ ہے سحر کا حدیث میں توڑ ہے سحر کا اثر ہے ساحر کا کی طاقت ہے دجالی طاقت بھی سحر کی بنا پہ ہوگی لیکن قرآنی طاقت ایمانی طاقت اس کے مقابلے میں ساہر اور سحری طاقت نہیں کھڑے ہو سکتے اور میں نے اپنے اساتحزہ سے سنا ہے یہ آپ نوٹ فرما دیں سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہما عنیتم حریص علیہکم بالمومنین رعوف الرحیم فان تولو فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ دو آیتیں سحر کے توڑ کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے جس کے بارے میں سحر کا خطرہ ہو سحر کی علامات ہوا کرتی ہیں کچھ علامات عوام کے جاننے کی ہیں کچھ خواص کے جاننے کی کچھ علامات علماء کے جاننے کی ہیں لیکن جو عوام جان سکتے ہیں میں وہ یہاں بیان کرتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شہر کی اثر کی وجہ سے بھوک نہیں مٹتی کھانا کھانے کے بعد پھر بھی بھوک لگی رہتی ہے نین میں ڈر کے چھلانگ لگا کے اٹھنا اور یہ پاؤں کا دکھنا پاؤں کا یہ حصہ جسے ہم مچھلی کہتے ہیں اسپینی اس کا دکھنا عموماً دونوں کندوں کے درمیان جلن کا محسوس ہونا عموماً یہ شہر کے آثار میں سے ہوا کرتا ہے دوسرے آثار اور علامات بھی ہیں جس پہ خواص سمجھتے ہیں اور وہ خواص کا کام ہے تو جس پہ شہر کا خدشہ ہو یہ سور توبہ کی آخری دو آیات ایک سو دو ایک سو دو دفعہ ون ہنڈریڈ ٹو ایک سو دو دفعہ پانی پہ دم کر کے مسحور کو پلا دیجیے بھی ختم ہوگا اور ساحر کو نقصان بھی ملے گا نقصان دو صورتوں میں ملے گا ایک یا شدید بخار آئے گا اسے یا اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا موشن لگ جائے گا کبھی کبھی مسحور کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو یہ سحر خوراک کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے وہ اثر پیٹ سے نکلتا ہے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور اکثر ساحرین خوراک کے ذریعے سحر کرتے ہیں لوگوں کو خوراک کھلاتے ہیں موجودہ جو نیٹ ہے موبائل کی اسکرین یا ٹی وی اسکرین اس کے ذریعے یہ ساحرین جو کنجر قسم کے لوگ بے دین قسم کے لوگ ہیں جنہیں ہماری اصطلاح میں آج کل فنکار اور فنکارائیں کہتے ہیں یہ فنکارائیں شیاتین کے ایجنٹ ہوتے ہیں فنکار اس بے حیائی کے رقص کے ذریعے بچوں بڑوں سب کی نظریں سکرین پہ ہوتی ہیں اور اکثر ساحر نظر کے ذریعے اپنے شہر کے وار کرتا ہے اکثر ساحر نظر کے ذریعے اپنے سہر کے وار کرتا ہے تو جب کسی کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ یہ ساحر ہے تو اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھا کرو اس کی آنکھوں سے آنکھیں اور نظروں سے نظریں نہ ملایا کرو اور اپنے اوپر مسنون اسکار اور قرآن کی آیات پڑھ کے دم کیا کرو جر ربنا ظال کا میں نے تو سور توبہ کی ان آخری دو آیات پہ بار بار تجربہ کیا ہے اور الحمد للہ شہر کے مقابلے کے لیے ان آیات کو بہت اثرناک پایا ہے بہت زیادہ امام کرتبی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمایا ہے یونس کی تفسیر میں آیت نمبر 81 بہاسی کے نیچے کہ شہر کے توڑ کے لیے آیات مقدسہ بہترین اثر رکھتی ہیں یونس کی 81 بہاسی نمبر آیت پلم مال کو کالمو سا ماجی تم بھی, بھی ان اللہ سیب تلو ان اللہ علیہ عام المفصین ویوحق اللہ الحقی کلی ماتی ہی و کری ان آیات کو پڑھنے اور دم کرنے سے سحر کا اثر ختم ہوگا تو اپنے آپ کو ساحرین کے سحر کی شرارتوں سے بچانے کے لیے اور شر سے بچانے کے لیے مصنون اسکار کا اہتمام کرنا چاہیے و مَا شیاطین و عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ عَلَى عَهْدِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ داری کی انہوں نے اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے سحر کو کفر اس لیے کہا گیا کہ اس کی تیرہ کی تیرہ اقسام میں ندا غیر اللہ کو ہے اور غیر اللہ کو ندا یہ شرک ہے یہ شرک ہے غیر اللہ کی ندا یہ شرک ہے دوسرا یہ کہ ساحر شہر میں پختہ ہی ہوتا ہے جب حرام کا ارتقاب زور سے کرتا ہے جرت سے تو شیاتین ان پہ قرآن کی بے عزتی ہی کراتے ہیں معاذ اللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایک ساتھی کو مسائل تھے اس کی چارپائی کے نیچے ایک بوتل میں تعویز پڑا تھا وہ اٹھا کے میرے پاس لے کے آیا میں نے کہا کھولو اس نے جب کھولا تو اتنا تعافن اور بدبو پھیلی کہ جو برداشت کے قابل نہیں تھی گندا پانی نالی اور گٹر کا پانی تھا اس میں ایک تعویذ پڑا تھا میں نے کہا یہ نکال کے اس پانی کو گرا کے یہ تعویذ نکال کے کھولو جب اس نے وہ نکالا اور اسے کھولا تو اس پہ سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی یہ ظالم کافر قرآن کی سورتوں اور آیتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں کبھی محرمات کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں ساحرین شہر میں پختہ اسی وقت ہوتے ہیں کیونکہ شہر میں کام کرنے والے شیاطین ہوتے ہیں شیاطین کو جب شاہر خوش کرتا ہے ان حرام اور ناروا کاموں کے ذریعے تو پھر اس کے شہر میں اثر ہوتا ہے اور پھر اس کا شہر کام کرتا ہے تو اسی لیے شہر کو کفر کہا گیا کہ اس میں کفر کا ارتکاب ہوتا ہے اچھا سلیمان کے زمانے میں کس طرح ساحرین اور شیاطین نے کفر کیا تھا ابن کثیر نے بہت اچھا کلام کیا ہے فرماتے ہیں فلم ما مات نبی اللہ فلما ماتا نبی اللہ سلیمان قام ابلیس سلمان اللہ تعالی خطیباً جب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو ابلیس کھڑا ہو گیا اللہ اس پہ لانت بھیجے لوگوں کو خطاب کرنے لگا کالیا سن سلیمان کنبی ان کا نا ساحر فلتمی سو سے روفی متا وبیوتی ہی اے لوگو سلیمان پہ غمبر نہیں تھا سلیمان تو ساحر تھا اور تم اس کے سحر کی کتابیں اس کے سامان اور اس کے گھر میں دیکھو تلاش کرو سما دم الما کا الذي دوفین فی ہی پھر لوگوں کو وہ جگہ بتا دی جس جگہ یہ شہر کی کتابیں دفن کی گئی تھی سلیمان علیہ السلام نے ساحرین سے ان کی کتابیں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی تھی کہ لوگ شہر کی کتابوں سے محروم ہو جائے اور یہ ختم ہو جائے فقال اللہ کا ن سلیمان لقت کا ن سلیمانہ تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم سلیمان تو ساحر نکلے اس کتاب میں یہ لکھا تھا داما کا آصف ابن برخیہ وزیر مملکت سلیمان علی صاحب المملکہ سلیمان علیہ السلام کے لیے آصف ابن برخیہ نے لکھا تو شہر تمام اقسام شہر کی کفر ہے کبھی کبھی یہ شہری کلمات بعض علماء کی کتابوں میں تحریفاً داخل کیے گئے ہیں دس من البغات ستر ایسی کتابیں ہیں جو غیر مصنف کی طرح منسوب ہیں اس کی مثال رد منقرات میں شاہ نیلوی صاحب نے ذکر کی ہیں شاہ نیلوی صاحب حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے تو کبھی ایسے کلمات اولیاء اور علماء کی کتابوں میں بھی ملیں گے تو قاعدہ یہ یاد رکھ لو یار الرجال بد دین لدین ابرجال لوگ دین کے ذریعے جانے جائیں گے دین لوگوں کے ذریعے نہیں جانا جائے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چھ لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا تھا اپنی کتاب کی ساڑھے نو ہزار احادیث منتخب کی کیوں کہ نبی علیہ السلام کی طرف غلط نسبت نہ ہو جائے تو بخاری میں یہ جی سحر والی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ سحر ہوا تھا کبھی کبھی اولیاء عطقیا کی طرف ایسے نسبت ہو جاتی ہے جیسے سلیمان کی طرف نسبت سحر ہو گئی تھی تو پہلے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اولیات عتق اس سے مبرہ ہیں یہ مبرہ ہے اور یہ ولی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ دس من البغات ہے ما کفر سلیمان کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے امام آلوسی رحمت اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں تفصیرمانی میں کے سحر کفر ہے کس اعتبار سے اس وجہ سے کہ شہر کا سیکھنے میں استعانت غیر اللہ کی ہوتی ہے اور عبادت غیر اللہ کی ہوتی ہے اور امور قبیٰ کا ارتقاب ہوتا ہے اور محارم کے ساتھ زنا کا التزام ہوتا ہے اسی لیے شہر کو کفر کہا گیا قرطبی نے بھی یہ لکھا ہے کہ جادو سیکھنا حرام ہے مستحل اس کا کافر ہے اور مجھ بے قتل ہے قرطبی نے لکھا ہے ہاں ایک ملک میں شہر عام ہو جائے تو پھر حفاظت نفس کے لیے اس کا سیکھنا کہ یہ شہر کے کلمات ہیں اور مقابلہ کیا جائے گا ساحرین کا اس کے ذریعے مباح ہے لیکن حلال نہیں ہے جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور تاثیر ہے لیکن تاثیر جادو کی جادو کی دل... حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے ما کفر سلیمان کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے بلاکن شیاطینہ کفرو لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا شیاطین نے کفر کیا تھا کیا کفر تھا شیطانوں کا یعلمون الناس سرا یعلمون حال ہے کفر سے کفر کیا تھا اس حال میں کہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور سحر وما انزل ببابل حاروت وماروت اور نئی نازل کیا گیا تھا یہ جادو دو فرشتوں پر بابل شہر میں جو کہ ہاروت و ماروت تھے کو نے اسرائیلیات گڑی ہوئی ہیں لیکن ان اسرائیلیات کا بیان ہم بعد میں کرتے ہیں پہلے آیت کو حل کر دیں وما ان ضلع عالملک نبی با بلا ہارو تھا اور نہیں نازل کیا گیا تھا یہ جادو اور شہر دو فرشتوں پر بابل شہر میں جو کہ ہارو و ماروت تھے وما المانی مناح دن اور نہیں سکھاتے تھے یہ دونوں کسی کو یہ جادو حتہ یقولہ حتٰ کہ کہا کرتے تھے انما نحن نفت یقینا یقیناً ہم امتحان کے لیے ہیں فلا تک فر تم نہ کافر بنو تم جادو کے سیکھنے کے ساتھ کفر نہ کرو جادو نہ سیکھو تو فرشتے تو جادو کی رت کے لیے آئے تھے لوگوں نے کہہ دیا فرشتے جادو لے کے آئے ہیں یا دوسرا معنی وما ان ضلع الملک اور وہ جو کہ نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں جو کہ ہاروت اور ماروت تھے وہ مایو علیمانی مناح اور نہیں سکھاتے تھے یہ کسی کو بھی یہ جادو جادو لے کے آئے تو تھے لیکن کسی کو سکھاتے نہیں تھے حتیٰ یقولہ حتیٰ کہ کہا کرتے تھے نما نخن فت نت ان یقیناً ہم امتحان کے لیے ہیں عذاب کے لیے ہیں فلا تکفر تو مت کافر بنو جادو کے کرنے سے سیکھ لو اپنے آپ کو بچانے کے لیے لیکن جادو کے کرنے سے کافر نہ بنو تو ایک معنی میں ہم نے مانافیا لیا فرشتوں پہ جادو نازل نہیں ہوا تھا فرشتے تو جادو کی رت کے لیے آئے تھے تو فلا تک کفر فرنا کرو جادو کے سیکھنے سے دوسرے معنی میں ماں موصولہ لیا ضلع عالمان بمانے جی وہ جو کہ نازل کیا گیا تھا فرشتوں پر بابر شہر میں جو کہ ہاروت اور ماروت تھے وہ جادو لوگوں کو نہیں سکھاتے تھے مگر یہ کہتے تھے کہ ہم امتحان کے لیے ہیں تو تم ان کلمات کو سیکھ کے اپنے آپ کو بچاؤ ان سے لیکن فلا تکفر جادو کے کرنے سے کفر نہ کرو کفر نہ کرو جادو کے کرنے تم جادو کرو گے نہیں ان کے بارے میں اسرائیلیات ہے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ انسان کو تو نے پیدا کیا ہے اور یہ انسان تیری نافرمانی کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اگر دنیا میں میں نے تمہیں بھیج دیا تو تم بھی میری نافرمانی کرو گے تو انہوں نے کہا نہیں اللہ ہم تیری نافرمانی کیوں کریں گے تو اللہ نے امتحان انہیں دنیا میں بھیج دیا بابل شہر میں بھیج دیا تو اس شہر میں ایک بتکار عورت تھی جس کا نام زاہرا تھا اور اس زہرا پہ یہ عاشق ہو گئے اور اس سے مطالبہ کیا بے حیائی کا تو اس نے کہا کہ مجھے اس میں اعظم سکھا دو تو انہوں نے اس میں اعظم سکھا دیا تو وہ اس نے اعظم پڑھ کے اوپر چلی گئی ان کا مطالبہ پورا کرنے کے بعد تو اب یہ جو زہرا ستارہ ہے یہ وہی زہرا عورت ہے بابل شہر کی بتکار عورت تھی اوپر چلی گئی ستارہ بن گئی امام راضی نے اس پہ بہت سخت تردید کی ہے اور تفسیر کبیر کی تیسری جلسفے ایک سو میں فرماتے ہیں انحاد روایا فاسدتن مردودتن غیر غیر و یہ روایات فاسدہ مردودہ غیر مقبولہ ہیں لنحل صفی کتاب اللہ ما اللہ کب بل ما بھی وجوہ اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس واقعہ کی تائید کرے بلکہ بہت سی ایسی دلائل ہیں جو اس واقعہ کی تردید کرے گی تو کہتے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب وہ بولو سزا دوں دنیا میں کے آخرت میں انہوں نے کہا اللہ دنیا میں سزا دے دے تو بابل شہر میں کوئے میں زبان سے زڑن تو لٹکے ہوئے ہے اب بابل شہر میں کوے میں زبان سے لٹکے ہوئے ہیں تو تم جب عیشہ کے فرض کر لو تو تاخیر کیا کرو تحجد میں ویتر میں کیونکہ فرض اور وطر کے درمیان جو وقت ہوا کرتا ہے اس وقت میں ان فرشتوں سے عذاب اٹھایا جاتا ہے تو تاخیر فلوطر تو احادیث سے ثابت ہے جالو آخر اور سلاطی لیکن اس کی یہ حکمت نہیں ہے کہ فرشتوں سے عذاب اٹھایا جاتا ہے اور پھر تو دنیا میں کہیں نہ کہیں اب یہاں دن ہے تو کہیں رات ہوگی پھر یہاں رات ہوگی تو دوسرے علاقے میں دن ہوگی تو ہر جگہ دنیا میں تو یہ وقت پھرتا ہے نا تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ روایت امام راضی کہتے ہیں فاصدتھن مردودتن غیر مقبول تفسیر روح الحمانی میں پہلی جلسفہ صفحہ 463 پہ آلوسی لکھتے ہیں ونس ونس شہابل راکی آلہ ان من اے تقدی ہاروتا و ماروتا ہما ملکانی وادی بانی ما خطیت ہمام زہرا ف هو کافر بالله العظیم فان الملائکه معصومون لا ي عصون الله ما مرهم و يفعلون ما يمرون امام شہاب عراقی شہاب عراقی نے فرمایا ہے تو جس کا یہ عقیدہ ہوا بارے میں کہ لب دیا جاتا ہے ان کے اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ انہوں نے کیا تھا تو یہ کافر ہے باللہ العظیم کیونکہ ملائق تو معصومون ہیں لایا سن اللہ مر فارما مر انسر علامہ کرتبی نے بھی اس پہ تردید کی اور تفصیل کرتبی فرمایا کل نہ و بعید عن ابن عمر روایت ابن عمر سے نقل کر رہے ہیں یہ ساری روایات ضعیف اور بعید انبنِ عمر ہیں وغیرہ اور دوسرے راویوں سے لائے صحم فلافی الحسولہ فلملائی قطی ہوم اومانا اللہ اعلی وحی ہی وصولفی ال رسولی یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے یہ واقعات کیونکہ فرشتے تو امانا اللہ ہے اللہ کے امین ہیں وہی لانے کے لیے امین ہیں اور سفین اللہ کے رسولوں کے پاس ابو حیان نے بھی فرمایا ہے باہر محیط میں سفتین سونتالیس ہادہ کلو لائے سکھ من حش ان کوئی بھی اس روایت میں سے ٹھیک روایت صحیح روایت نہیں ہے ابن کثیر نے فرمایا قصہ خلقن من المفسرین من المتمینا وہ حاصل ہا علاخباری بنی اسرائیل یہ ساری اسرائیلیات ہیں اگر متقدمین مفسرین نے ذکر کی ہوں یا متاخرین نے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے علامہ یمنی لکھتے ہیں وما روا من قصتها من انما شر بالخمر انما شربا شراب الخمر انہوں نے شراب پی لی اور زہرا کے ساتھ پتکاری کر دی تو یہ حدائق قرحی و علامہ یمنی کی تفسیر ہے دوسری جلد صفحہ 142 یہ متاخرین میں سے ہے یہ لا تاویل لأن روایت ان اس کا مدار یہود کی روایت ہے ابن جوزی نے بھی لکھا زاد المسیر پہلی جل 124 پہ ایک ان چوبیس پہ الحادیا بعید العنس یہ ساری اشیاء بعیدہ عنسا ہے علامہ نے شاپوری غرائب التفسیر و عجائب میں پہلی جل صفحہ 164 پہ لکھتے ہیں وہاد من العجیب ان غیر المردین عم د من المفصرین اور علم یس قرو <مِّنهم> یہ بہت عجیب بات ہے یہ غیر مرضی ہے اکثر مفسرین کے نزدیک اور بہت سونے تو اس واقعے کو ذکر بھی نہیں کیا علامہ ابو سعید قاضی حنفی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ابو سعود تفسیر بھی سعید سعود میں پہلی جل صفحہ 138 پہ لکھتے ہیں یہ واقعہ مردود ہے ابن عطیہ نے بھی لکھا ہے المحرر الوجیز میں پہلی جل صفحہ 308 میں وحادہ کلو ضعیف ال وباعید ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی تفسیر مظہری میں پہلی جل صفحہ 122 پہ اس کی تردید کرتے ہیں تفصیر خازن پہلی جل صفحہ اکتر پہ اور قاضی بے بھی لکھتے ہیں پہلی جلسفہ تین سو بہتر پہ وما رویہ فمجیو عنود و ابن عاشور بھی لکھتے ہیں تحریر و تنویر میں صفح, صفح چھ سو چوبیس میں ولیہ القص ہا ہونا قصۃ الخرافی قصود قاضی ایاز نے شفاہ میں لکھا دوسری جلسفہ ایک سو پچپن میں فعلم اکرمک اک اللہ تعالی اللہ تجھے عزت دے یہ جان لو انہ اخبار اس میں سے کوئی روایت بھی صحیح سنت کے ساتھ مروی نہیں ہے ابن کثیر لکھتے ہیں واکسروہا کلوہا متلق کا من بنی اسرائیلا یہ ساری اسرائیلیات ہے البدایہ و نہایا میں بھی لکھا دوسری جلس و چوبیس میں امام شاہرانی نے لکھا امام شاہرانی الواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں پہلی جل تین سو میں کہ یہ اخبار یہود ہیں مولانا حفظ الرحمان سے اوہاری قصص القرآن دوسری جلسفہ ایک 165 پہ اس کا کلام بہترین طریقے سے کرتے ہیں غرائب القرآن میں بھی اس پر کلام کیا گیا ہے اور یہ واقعہ غیر مرضی ہے عند العلما عند المحققین تو اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے وماون ضلع اللملا کہ نہیں بھی بابلا ہاروت اور نہیں نازل کیا گیا یہ جادو دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر اور نہیں سکھاتے تھے یہ جادو کسی کو بھی یہاں تک کہ کہتے تھے نما نخن و فتنتن یقینا ہم عذاب کے لیے ہے تو فلا تک تم کفر نہ کرو جادو کے سیکھنے سے جادو نہیں سکھاتے تھے عذاب کے لیے آئے تھے جادوگروں کے یا معاون ضلع وہ جو کہ نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں جو کہ ہاروت اور ماروت تھے وہ جادو کسی کو بھی نہیں سکھایا کرتے تھے یہاں تک کہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم امتحان کے لیے ہیں نمانح ن فتنت انفلا تک فر تو تم کو فرنا کرو جادو کے کرنے سے جادو سیکھ لو لیکن کرو نہیں عارف تو شرر لال شر لاکن لوقی ملم یارف شرر وقافی میں نے شر کو سیکھا لیکن شر کرنے کے لیے نہیں سیکھا شر سے بچنے کے لیے سیکھا کیونکہ جو شر کو نہیں جانتا وہ شر میں واقع ہو جاتا ہے اب اسے کالا علم کہتے ہیں لوگ اسے علم کہتے ہیں علم ہو اور کالا ہو علم تو سفید ہونا چاہیے اسپن رو رانا اور روخانہ تو یہ لوگ اسے کالا علم کہتے ہیں کالے علم کا ماہر حسن بصری فرماتے العلم و علمانی فعلم فل قالبی فضالی کا علم النافی و علم سانی فضالی کا حجت اللہ ابن آدم رواہ الدارمی مظہری نے بھی ذکر کیا علم دو قسم کا ہے ایک دل کا علم علم نافع ہے ایک زبان کا علم یہ حجت ہے اللہ کی ابن آدم پر اور احواس ابن حکیم سے بھی روایت ہے عانبی قالا سالہ رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شر نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے شر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسالونی عن الشر و سلون عان الخیر مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھو مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو یقول حاصل تین دفعہ یہ فرمایا لات سلون شرری و سلون عن الخری پھر فرمایا الا ان شر شرری شر شرار العلمائی و ان خیر الخری خیار بدترین بد میں سے بد علماء ہے اور بہترین بہتر میں سے اچھے علماء سنا نے داری میں نے پہلی جل تین سو ستر پہ روایت ذکر کی ہے نالا ملک سلیمان اور تابیداری کی انہوں نے اس کی جو کہ پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں وہ ہم کفر کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے ولاکن شیاتینہ کفر لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا کفر کیا تھا یوں الناس نا اس حال میں کہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو وہل عالملہ کہیں اور نازل نہیں کیا گیا تھا دو فرشتوں پر یہ جادو بابل شہر میں ہاروت و ماروت پر نہیں نازل کیا گیا تھا بعض لوگ کہتے بابل کے خان تھے یہ ہاروت و ماروت کمال تقوا کی وجہ سے انہیں ملکین کہا گیا لیکن یہ مرجوح تفسیر ہے ضعیف ہے یہ فرشتے تھے ومایو عالمانہ حیدن اور نہیں سکھاتے تھے یہ کسی کو بھی جادو حتٰ یا یہاں تک یہ کہتے تھے نوانح نحن فتنت یقینا ہم عذاب کے لیے ہیں فلا تکفر تو تم کفر نہ کرو جادو کے سیکھنے سے یا تم کفر نہ کرو جادو کے کرنے سے جادو لے کے آئے تھے لیکن سکھایا نہیں کرتے تھے تمبی کیا کرتے تھے کہ دیکھو اس کو کرنا نہیں ہے فلا تکفر کفر نہ کرو جادو کرنے سے فیتعلمون علم من ہوما پہلی تفسیر کے مطابق جادو لے کے نہیں آئے تھے تو اب یہاں سیکھتے تھے لوگ منہما ہوما ان دونوں کی زد کی وجہ سے منہما من زد اور دوسری تفصیر جادو لے کے آئے تھے ہارو و مارود لیکن لوگوں کو سکھاتے تھے اور کفر جادو کرنے سے منع کرتے تھے فلا تکفر کے ذریعے تو لوگ سیکھتے تھے ان سے ما وہ جادو یفرقون فرری ہی بین المر و زوجی ہی جدائی لاتے تھے اس جادو کے ذریعے بین و زوجی خاون اور اس کی بیوی کے درمیان جادوگر تمام عمر جادو کے ذریعے شرعی کرے گا جدائیاں لائے گا دشمنی بنائے گا اور میں حیران ہوں ان حکمرانوں کی عقل پہ تالے لگے ہوئے ہیں آپ دھن پھر رہے ہیں یہ نجومی اور ساحل ہر کام گارنٹی سے ہوگا اور جائز اور ناجائز کام بھی گارنٹی سے ہوگا جو ناجائز کام کرنے کے دعوے کر رہے ہیں ٹی وی پہ اشتہارات دے رہے ہیں دیواروں پہ چاکنگ کر رہے ہیں کیا ان کو گرفتار کر کے ان کے لیے سزا متعین کرنا یہ حاکموں کی ذمہ داری نہیں ہے ہمارا آئین ناقص ہو گیا اور ہمارے دستور اور قانون اور آئین میں ان ظالموں کے لیے ان ناجائز کام کرنے والوں کے لیے اور ان جھوٹی محبتوں کے پلندے بنانے کے لیے بنانے والوں کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ان نجومے کے لیے ان کے لیے تو قانون ہونا چاہیے تھا نا ان کو تو سزا دینی چاہیے تھی فیت علمونمن تو سیکھتے تھے یہ لوگ ان فرشتوں سے وہ یوفرریقو نبی ہی بین المر وزو جی تفریق لایا کرتے تھے اس کے ذریعے جدائی لایا کرتے تھے اس جادو کے ذریعے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان وما ہوں بارری نبی ہی منا حدن اللہ بھی اللہ اور نہیں تھے یہ لوگ کوئی ضرر دینے والے اس جادو کے ذریعے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے ضرور ملتا تھا جس کے لیے اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا سارے جادوگر مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ تھا ما یا درحم والا اور سیکھتے تھے یہ لوگ وہ جو ان کو نقصان دیتا تھا اور فائدہ نہیں دیتا تھا جادو میں نقصان ہی ہے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے خیر کچھ بھی نہیں والا قد علیم علامہ نشترا مل و فلاخرت اور یقینا یہ لوگ جانتے تھے عالموں میں نے کہا نا جانتے تھے کہ جس کسی نے لے لیا اس کو اس جادو کو لے لیا اور اپنا لیا اشتراحو تو نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اللہ کی رحمتوں میں والا شروب بھی انف و اور خواہ بہت برا تھا وہ کہ بیچ دیا انہوں نے اس پر اپنے آپ کو جہنم کے بدلے بیچ دیا لوکانو یا عالمون کاش کیے جاننے والے ہوتے تو پہلے کا علیموں اب کہتے ہیں لوکانو یا المون تو میں نے اس کی تفصیل پہلے سے کر دی کہ علم و علمان نے ولو انو اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور خود کو بچاتے بے ایمانی سے کفر سے جادو سے لا تم لمسوبہ تم من عندّہ خیر تو خامخاب بدلا اور ثواب اللہ کی طرف سے وہ بہت بہتر تھا اگر یہ جادو سے توبہ کر لیتے ایمان لے آتے اور اپنے آپ کو اس حرام اور کفر سے بچاتے تو یہ بہت اچھا تھا لیکن یہ تو خیر کی جگہ شر اپنانے والے ہیں ساحرین ولو ان حما منو اگر یہ لوگ ایمان لے آتے و تقو اور خود کو بچاتے بے ایمانی اور کفر سے تو لمسوبہ تم من عندّہ خامخواب بدلا اور ثواب اللہ کی طرف سے خیر ان وہ بہت بہتر تھا لوکانو یا لم کاش کے یہ لوگ سمجھنے والے ہوتے کاش کے یہ لوگ سمجھنے والے ہوتے تو پھر یعنی تعلیم دو قسم کی یہ ایک اعلامی ہے دوسری عملی ہے تو یہ تو سمجھتے تھے عالموں سمجھتے تھے لیکن اعلامی تعلیم تھی کاش کے یہ لوگ سمجھتے سمجھتے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ کفر ہے جادو ہے ان کے لیے نقصان ہے تاوان ہے اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اور خسران ہے تو تین اشکالات اعتراضات ذکر ہو گئے چوتھا انشاءاللہ کل پڑھیں گے رسالت پر منکرین کا پہلا اعتراض تھا ہم تجھے نبی مان لیتے لیکن تیرے پاس وحی لانے والا جبرائیل علیہ السلام ہے وعلیکم علی سا المسلمین الغفور رحیم اللهم قونا في رزاك وخزل الخير بناسيتنا وجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم احفظنا واحفظ عيالنا واحفظ أصدقاءنا وتلباءنا وأساتذنا اللهم احفظ المسلمين في كل مكان لا تستعان وعليك لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار اللهم قونا في رزاك وخزل الخير بناسيتنا واجعل الإسلام منتحى رجائنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وزهاب غمومنا وجلا أحزاننا وهمومنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا سمد يا كريم يا حي يا قيوم يا مهيمن يا زلجلال والإكرام صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد ہی اجمائین برحمتی